جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت, زند احمدیت, زند احمدیت, زند احمدیت زند اعوذ من الشیطان الرجیم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 وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم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 حسنت الم کن اب جو مل یو مل آخی مسیم یقین تمہارے لیے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 ذٰلِكَ وَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا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 منين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى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 اور انہوں نے ہر گز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی اعوذ باللہ من کیجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سامع الکرام السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان سفی راجپوت ثمین پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو شب آٹھ سے 10 بجے تک آپ سن رہے تھے ایف ایم پر ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام شب 9 سے 11 بجے تک جب اتوار کو یہی پروگرام 8 بجے شب شروع ہوتا ہے اور نصف شب یعنی 12 بجے تک جاری رہتا ہے پروگرام کا پہلا حصہ ایف ایم پر جس کا آغاز کیا جاتا ہے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلی فت المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنثر عزیز کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ سے جو بھی تازہ ترین خطبۂ جمعہ ہوتا ہے وہ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں اس کے بعد اپنے براہ راست پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دس بجے تک یہ پروگرام دوسری فریکونسی پر جاری رہنے کے بعد آخری دو گھنٹے اس فریکوئنسی پر جاری رہتا ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام کا مقصد ہم اپنے سننے والوں کے سامنے احمدیہ مسلم جماعت کا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اسی غرض اور غایت سے یہ پروگرام کیا جاتا ہے سامعین یہ پروگرام بڑا انٹریکٹیو اور آسان فارمیٹ کا ہے ہوتا یوں ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں اس موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں پھر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہو اپنے سوال کے ذریعے اور سوال موضوع سے متعلق ہو تاکہ پھر ہم اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو جاری رکھیں آج کا جو پروگرام ہے یہ اس پروگرام کا تسلسل ہے جو ہم کیا کرتے ہیں کتب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دینی مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاۃ والسلام جو کہ بانی سلسلہ علی احمدیاں ہیں ان کی کتب کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے آج جس کتاب کی بات کی جا رہی ہے اس کا نام ہے لیکچر لاہور جو کہ لیکچر لاہور کے نام سے مشہور ہوئی ہوئی ہے کتاب اور اس کتاب میں جو بات کی گئی ہے وہ دراصل ایک عظیم الشان جلسہ لاہور میں ہوا تھا جس میں بارہ ہزار سے بھی زائد سامعین تھے اور سننے والے موجود تھے تین ستمبر انیس چار کو کیا گیا تھا یہ مضمون اس جلسے میں پڑھا گیا اور اسی جلسے کی مناسبت سے بعد میں اس کا نام لیکچر لاہور سے مشہور ہوا اس لیکچر میں حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ نے اسلام ہندو مذہب اور عیسائیت کی تعلیمات کا موازنہ پیش کیا اور اسلامی تعلیمات کی برتری ثابت فرمائی ہے اور اسی پہ ہم بات کرتے جا رہے تھے کہ کس طرح حضور السلات وسلام فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں گناہ کی کثرت کا اصل سبب معرفت الحیہ کی کمی ہے اس کا علاج نہ عیسائیوں کے کفارہ سے ممکن ہے اور نہ وید کی بیان کردہ تعلیمات سے اور معرفت کاملہ جو حقیقتاً خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبات سے ہی حاصل ہونی ممکن ہے اور اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتی کیونکہ ہندوؤں اور عیسائیوں نے تو وہی اور الہام کا دروازہ کب بند کر دیا ہے اس موضوع پہ ہماری گفتگو جاری تھی اور کتاب یا لیکچر کے مختلف حصوں پہ ہم گفتگو کر رہے تھے بیچ میں آپ کے سوالات بھی شروع ہوئے اور آپ کے سوالات لیتے ہوئے ہم موضوع سے تھوڑا سا دور بھی ہوئے جو آخری سوال ہمارے پاس تھا وہ ناصر صاحب کا تھا ناصر صاحب نے ایک آیت پیش کی تھی جس پہ ہم بات کر رہے تھے جی جی مصباح صاحب اور آپ نے کچھ جواب دی بھی دیا تھا کہ تم ایک بہترین امت ہو جس کو لوگوں کی بھرائی کے لیے نکالا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو بڑھانا اس پر ہی بات کرتے ہیں مزید سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے کن تم خیر امتن اخر جت کہ تم بہترین امت ہو یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے آخر دوسری امتیں جو ہیں وہ بھی موجود رہیں اور لیکن ان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو جو ہے وہ بہترین امت قرار دیا ہے اس کا جواب بھی قرآن کریم ہمیں سمجھاتا ہے کہ پہلی امتیں امتوں کے مقابل پر یہ امت محمدیہ کیوں زیادہ فضیلت والی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کا جب پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے امبیا کی پیروی جن درجات سے نوازتی تھی اس نبی یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان درجات سے بڑھ کر درجات سے نوازتی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ درجات جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوتے ہیں وہ درجات پہلے انبیاء کی پیروی میں شامل نہیں تھے تو اس کا صورت حدید میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے جی جو ہم یہاں کرتے ہیں صورت حدید کی آیت نمبر ساٹھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آز باللہ من شیطعنجیم الرجیم لذین آمنوا و بلّہ و رسول الاائے کا ہم صدیق نہ وشاً ربحم صورت حدید آیت نمبر ساٹھ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے و اور اس کے رسولوں پر الاائے کام صدیق نہ و شہدا اندر رب ہیم تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق ہیں اور شہدا ہیں ٹھیک ہے تو یہاں و رسولے ہی اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں کا ذکر ہے تو سارے رسولوں پر ایمان لانا جو ہے وہ صدیقیت اور شہید کے مقام تک پہنچاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں میں آ حضور صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دیتے ہوئے سور نساء میں یہ اعلان فرمایا معیتی اللّہ و رسول فاولہ کا معلّہ زین عن اللہ علیہ مننبی جین و صدیقین یہ سورت نساء آیت نمبر ستر ہے ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں ور رسولہ اور اس رسول کی ٹھیک ہے یعنی سورت حدید کی آیت میں تو سب رسولوں کا ذکر ہے یہاں ار رسول ایک کی رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ذکر ہے ان کی پیروی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلائے کا معلّہ زینا انہم تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا من نبی یعنی نبیوں میں سے و صدیقین اور صدیقوں میں سے و شہدائے اور شہیدوں میں سے و صالحین اور صالحین میں سے تو یہ ہے کنتم تم خیر امتن اخرت ٹھیک کہ پہلے امتیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں کی پر ایمان لانے کی وجہ سے صرف صدیق یا شہید کے مقام تک پہنچی ہیں ٹھیک ہے لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ آئندہ جو انعام ہوں گے وہ ایک تو یہ کہ صرف اس رسول کی پیروی سے اب ملا کریں گے اور دوسرا یہ کہ ان انعامات میں اللہ تعالیٰ نے مزید اصاوع کیا کہ من نبی جینا و کہ صدیقین سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ان نبی کی بھی خوشخبری فرمائی ٹھیک تو یہ ہے وہ کن تم خیرہ امتن اخریدۃ الناس تو جب قرآن کریم بتا رہا ہے اعلان فرما رہا ہے تو اس میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معنی یا اگر کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور کی پیروی میں تو وہ دعویٰ کوئی قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے وہ اس سرنسا کی آیت کے عین مطابق ہے تو یہ وہ جواب ہے باقی وہی ہم نے بتا دیا کہ احادیث تو کھول کر ایک مسلح کے آمد کا بتا بتاتی ہیں کہ یہ دین کا جو کام ہے وہ علماء کے بس کی بات نہیں ہے وہ دیگر بزرگان کے بس کی بات نہیں ہے حضرت آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وسلم مسیح مہود اور امام مہدی کے لیے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 یا ٹول فری نمبر 1855 4106522 فائیو آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں مصباح بلو صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ان سے آپ کے سوال کے جواب حاصل کریں گے زاہد شاہ صاحب زاہد شاہ صاحب ریڈیو احمدیہ پر کال کر رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی شاہ صاحب جی صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اچھا جی یہ دین جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے انسانیت مر جاتی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دین کی یہی یہ کی یہ لفظ یوز کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اسلام شروع سے ہے زندہ ہے انسان مر ہوتے ہیں اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی دعوت کو قبول کرو جو تمہیں زندہ کر دیتی ہے اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے تو یہ آپ میں میں ایک سوال صرف اچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا ابراہیم رسول اللہ اسماعیل رسول اللہ اسحاق رسول اللہ محمد رسول رسول اللہ दो दो. رسول اللہ کیا وہ احمدیہ تھے اگر وہ تھے تو ہم بھی احمدیہ ہو جائیں گے یہ جواب بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا اپنا انداز ہے اور آپ کا اپنا ایک ایک فکر ہے ان کی جس پہ یہ چلتے ہیں ان ان کے سوال کی طرف واپس آئیں گے اعجاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایجاز صاحب کو بھی خوش آمدید کہہ دیتے ہیں ایک دفعہ پھر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تھینک یو وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ مرزا انٹرٹین کرتے ہیں میں پھر اسی آئیٹ نمبر تین سورہ جمعہ کی طرف میں آ رہا ہوں جس میں آپ میرا خیال ہے کہ وہ آخرین سے مطلب آپ یہ لیتے ہیں کہ جو آخری زمانہ جو آنے والا ہے اور اس میں جس کو بھیجا جائے گا جو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے جبکہ اس کے لگوی معنی اور دوسرے معنی اور انگلش کے معنیوں میں بھی میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ آخرین میں وہ آتا ہے اور دوسرے لوگ میں ہوں ان میں سے لمحہ یلحق جو ابھی نہیں ملے انگلش میں بھی یہی چیز آتی ہے دی ادر پیپل دو زو دیٹ ود دیس ود دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم. So, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد میرا خیال سو سال کے بعد لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے ان کے لیے نبی کیوں نہیں آیا یا تو پھر ان کے وہیں سے شروع ہو جاتا نبی کا ایک سلسلہ کہ جی کہ کیونکہ ان کا میسج کچھ لوگوں تک پہنچ جائے اور جو باقی رہ گئے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اوروں کو بھی میں بھیجوں گا تو اس کے لیے چودہ سال سے چودہ سال سے ضروری تو نہیں تھے یہ تو کام جو سو سال کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا کہ جی کہ وہاں پہ مسلمان نہیں تھے تو دوسرا کوشچن میرا چھوٹا سا ہے کیا نبی جھوٹ بولتا ہے اگر کوئی نبی کوئی جھوٹ بولے اسے نبوت کا درجہ ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اس کا تعلق آپ کے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے نہیں ہے یہ میرا جو تعلق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دس بھائی جو تھے جنہوں نے جھوٹ بولا شروع میں بھی اور آخرت میں تو وہ آخر تک وہ جھوٹ بولتے رہے اور ان کو نبوت کا درجہ جو ہے وہ ان کو مل گیا تھا بجائے, بجائے اس کے کہ جی کہ وہ جو وہ سر تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولنے سے بھی آدمی جو ہے وہ نبی بن سکتا ہے اور پہلا سوال کا میں نے یہ جو چیز آپ کو کہی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے ملنا تھا وہ تو سو سال کے بعد بھی جو تھے وہ مسلمان جو جو, جو لوگ کافر تھے یا جو, جو کسی اور ریلیجن سے تلق رکھتے تھے ان کے لیے بھی ایک نبی کی ضرورت تھی اور میرا خیال ہے کہ ہر تین دو تین سو سال کے بعد یہ چیز چلنی چاہیے تھی کنٹینیوسلی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے سوال کا اور بات یہ ہے کہ اس سوال پہ ہم آتے ہیں بعد میں پہلے ہم بات کریں گے شاہ صاحب کے سوال کی جو انہوں نے بات کی تھی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے پچھلے پروگرام جو حصہ تھا اس जी. میں کامران صاحب کا بھی سوال ایک رہتا ہے ٹھیک ہے کامران صاحب کا بھی سوال رہت سوال ہے کہ اور کچھ اکوا بھی ہو جاتا ہے میں میں بھول جاتا ہوں کامران بھائی معاف کیجئے گا ذرا غلطی ہو جاتی ہے انسان سے میں اپنے بارے میں تو خاص طور پہ کہتا ہوں خطاً کے پتلا اچھا اس میں انہوں نے یہ اقرار کیا کہ شر تو پھیلا ہے ٹھیک ہے بالکل جب آزور صلی, صلی, صلی, صلی, صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں آنا ہے تو وہ پھیلا تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کے بعد بھی شر رہے گا یا کوئی نبی آئے گا تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ وہ جو شر ہے اس کا جب پھیلنا ہے اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ جس طرح یہود اور نصارہ کے پاس تورات اور انجیل تھی لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کریم تو ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کیسے ہوگا اسی کا یہی سوال صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ تو رات اور انجیل ان کے پاس رہی تو انہوں نے کیا فائدہ اٹھا لیا تو یعنی کتاب کی موجودگی میں بھی وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے لیکن شر جو پھیلتا ہے یہ تو اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے رکھی ہے قیامت تک قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ قیامت تک اس کو مہلت ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ قیامت تک وہ اپنے ہی کام کرنے کی کوشش کرتا رہے گا ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جماعت یا اللہ تعال اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے نمائندے کی موجودگی میں اس کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ وہ اپنا کام کر سکے یعنی اس اتحاد کو یا توڑ سکے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ذریعے قائم ہوا ہے اس لیے آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہمیں خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ شر پھیلانے والوں نے شر پھیلانے کی کوشش کی یہ نہیں کہ اس وقت شر نہیں تھا لیکن خلافت کی موجودگی میں اس شر کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی خلافت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو محفوظ رکھا اور وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے ہاں جب خلافت کی قدر انہوں نے کھو دی تو پھر وہ شر جو ہے وہ اپنا اثر مزید پھیلاتا چلا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وسلم جو آخری زمانے میں مسیح معود یا امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی ہے جی تو یعنی یہ سب سے بڑا جو رتبہ ہے امت محمدیہ میں آنے کا احادیث میں اگر ملتا ہے تو یہی ایک وجود ہیں اس سے بڑھ کر اور کسی وجود کے آنے کا ذکر نہیں ملتا تو اس کے ساتھ ہی آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثمہ تکن و خلافت علامہ حاج یعنی یہ شر جو ہے یہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا رہے گا لیکن مسیح معود نے امام مہدی نے اس کا دفاع اس سے اس کو خاتمہ کرنا ہے اور وہ راہیں بتانی ہیں جس سے کہ انسان محفوظ رکھے رہ سکے تو وہ راہ آپ نے بتا دی کہ ہر نبی کے بعد خلافت جو ہے وہ اس جماعت کو لے کے چلتی ہے تو آپ کا جو یہ سوال تھا کیا مرزا صاحب کے بعد اگر شر رہے گا تو کیا پھر نبی آئے گا یہ نبی کا آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ وہ بھیجتا ہے جب بھیجنا ہوتا ہے تو اگر آنا ہوا تو ہم تو کہتے ہیں قرآن کریم جو ہے وہ کسی کا یعنی نبوت کا دروازہ بند نہیں کرتا تو یہ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس نے آنا ہے لیکن ایک نبی کا آنا حادیث میں لکھا ہے کہ امام مسیح ماؤ جب آئیں گے تو وہ ضرور نبی اللہ ہوں گے تو ایک شخص کو تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا ہوا ہے لیکن ان کے بعد جو ہے وہ خلافت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس لیے یہ ایک چھتری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلافت علی منہاج نبوہ کرا دیا ہے ویسے تو آپ سنتے ہوں گے خلافتوں کا ذکر کہ وہاں خلافت کے دعوے دار ہو گئے وہاں کسی نے خلیفہ بننے کا دعویٰ کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیٰ منہاج نبوا جو ہے وہ خلافت کا ذکر فرمایا ہے یعنی نبوت کا آنا ضروری ہے جس کے منہاج پر پھر خلافت قائم ہوگی اس کے بغیر وہ خلافت قائم ہو نہیں سکتی جس کا کہ حضور صلی اللّہ علیہ و کی وفات کے بعد بھی قیام ہوا یا کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ و نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے دو بندے بھی سفر پر جائیں یہ حضور کی نصیحت ہے حدیث میں ہے کہ اگر دو بندے مومن بھی سفر میں جائیں تو ایک کو اپنا ایک ان میں سے امیر بنا لیں منتخب کر لیں اس طرح شیطان جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا یعنی ان کو حفاظت میں رکھے گا یہ اختلافات وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ایک چھوٹے سفر کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنانے کی نصیحت فرمائی ہوئی ہے کہ ایک نگران بنا لیں پھر اس کی نگرانی میں آپ جائیں تو جہاں ایک چھوٹے سفر کے متعلق حضور کی اتنی بڑی ہدایت ہے تو وہاں جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نصیحت ہے کہ آخری زمانے میں جب جب فرقے بن جائیں تو اے امت مسلمہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کرنا جس کا ایک امام ہو اور جس کا امام نہیں ہے اس فرقے سے اپنے آپ کو الگ کر لینا تو یہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ امام کے بغیر لوگوں کی مثال اس غلے کی ہے ان بکریوں کی ہے جس کا کوئی چرواہا نہ ہو اس لیے ان بکریوں کے متعلق کسی بھی وقت یہ خدشہ موجود رہتا ہے کہ کوئی بھیڑی آ کر ان کو اچک کے لے جائے ان کو اٹھا کے لے جائے لیکن اگر چرواہا موجود ہے تو ان کی حفاظت جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کی ضمانت ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہ امام مہدی بھیجے ہیں یہ بھی اس زمانے میں ان شر سے یا ان فسادات سے بچنے کا ایک ذریعہ ہیں جو اس زمانے میں ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چھتری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس چھتری سے ہم اس شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں ورنہ شر نے تو قیامت تک جو ہے وہ چلتے رہنے چلتے چلے جانا ہے اس کے بعد زائد شاہ صاحب کا سوال تھا کہ زندہ دین تو زندہ ہی رہتا ہے انسانیت مر جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے دین تو اسلام تو نام ہی زندہ مذہب کا ہے اپنی ذات میں وہ زندہ ہے لیکن جب انسان ہی مر گئے تو انہوں نے اس دین کا کیا ثبوت دینا ہے دنیا کو زندہ دین کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ خود بھی زندہ ہو مردہ نہ ہو یعنی اس کی روحانیت جو ہے وہ گری ہوئی نہ ہو تبھی وہ دین کا جو ہے وہ نمونہ پیش کر سکتا ہے تو اس لحاظ سے دین زندہ ہی رہتا ہے لیکن اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنا ایک نبی بھیجا ہے ورنہ جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ اگر ہم کسی قوم پر عذاب لانا چاہتے ہیں تو ہمارے عذاب کی ایک یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ ہم اس قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں یعنی وہ فرقوں میں بٹ جاتی ہے وہ قوم اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کا مزہ چکاتے ہیں یعنی وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو کیا یہ نقشہ آپ کو نظر نہیں آتا ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو تو اپنے عذاب کا نمونہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے عذاب کی ایک شکل ہے کہ قوم جو ہے وہ فرقوں میں بٹ جائے اور آپس میں لڑائیوں میں مبتلا ہو جائے تو جب اس قسم کی عذاب ہوں تو اللہ تعالیٰ نے صرف عذابوں کا ہی ذکر نہیں کیا ساتھ رحمت کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے کہ ان فرقوں سے نکالنے کے لیے اس فرقہ واریت سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے اسی کا ذکر آنظور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوجی وہ دین کو زندہ کرے گا تو یہ فرقہ واریہ جو ہے اس کی بھی پیشگوئی آن ذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا عملاً پورا ہو جانا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حدیث لازمت سچی ہے کیونکہ وہ عملی طور پر پوری ہو گئی تو جو عملی طور پر اگر وہ حدیث پوری ہوئی ہے تو پھر دوسری حدیثوں کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ لازم وہ پوری ہوں گی اور پوری ہوئیں کہ جہاں فرقہ واریت ہوئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو امام بنا کر بھیجا جس نے اس فرقہ واریت سے نکال کر ایک جماعت بنائی اور اس دین کو اس ان لوگوں کو دوبارہ اس دین پر قائم کر دیا پھر یہ ظاہر شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل موسیٰ احمدی تھے احمدی تو احمدیت جماعت دو ہے یہ تو آئی تقریبا سوا سو سال پہلے ہے لیکن اس میں جو قرآن کریم کا وہ اقرار ہے یا عہد ہے جو نبیوں سے لیا گیا کہ جب بھی ہم نے نبی آئے تو ان سے یہ عہد لیا کہ اگر آئندہ کوئی نبی آئے تو تم ضرور اس کی پیروی کرنا اور اس کی مدد کرنا تو اس میں وہ علامات بتائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سچے نبی کی تو جب وہ آ جائے تو اس میں ان انبیاء کی جماعتیں جو ہیں وہ پھر اس آنے والے نبی کی مدد میں اور اس پر ایمان لانے والے میں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ تو بڑے بہت بڑے بڑے نام ہیں انبیاء کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو اس وقت جو مذہب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس پر قائم تھے شاہ صاحب کا میرے خیال گمان یہ ہے کہ ان کا اشارہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم کی جو بات کی ہے کہ دین ابراہیم تو وہ ایک ہی دین ہے جی جی تو کیا ایسا تو نہیں کہ احمدیہ فرقہ کے یا آپ فرقہ تو ہرگز بھی نہیں ہے آپ نے کوئی نئی چیز کی بنیاد ڈال دی ہے میں سمجھا اچھا جی تو دین ابراہیم ہی ہے بالکل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں دعا جو قبول ہوئی وہ میری ذات میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو اسی کا احیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا لیکن حضور, حضور نے اپنی شریعت کی وسعت کے حساب سے اپنے مقام اور مرتبے کی وسعت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید چیزیں بھی دیں جو پہلے نہیں تھیں پہلی شریعت میں نہیں تھیں ٹھیک <تصفح> ہے تو اس لحاظ سے قرآن کریم جو ہے وہ کامل شریعت بن گیا اور قیامت تک کے لیے اب کامل شریعت ہے تو لیکن مسیح معود یا امام مہدی کا آنا کوئی نیا دین لانے کا اتقزی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ صرف اسی دین کو جب کہ ہم نے ذکر کیا کہ فرقہ واریت میں بڑھ جانا ہے تو اس وقت اس کا احیاء کرنا ہے تو یہ جو مسیح محدود السلام نے है. آ کے پھر کیا ایک ایک ضمنً سوال یہاں پہ ذہن میں آتا ہے ضمن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات اکثر سوچ میں آتی ہے کہ اب کتنی دفعہ دن میں شریف پڑھتے ہیں اور اس میں ہم نے ذکر کرتے ہیں کہ جو کمر صلی اللہ تعالیٰ ابراہیمہ والا علیہ ابراہیمہ کی بات ہم کرتے ہیں پھر وبارکتہ کی بات کرتے ہیں جی پھر اس میں بھی ہم یہ ذکر کرتے ہیں ابراہیمہ والا علیہ ابراہیمہ تو وہ ایسے کون سے انعام کہ ہم یا ان ان تعریفات کے لیے یا درود کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ملیں تو کوئی کیا نبوت کا انعام بھی اسی میں شامل ہے اجبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئیں جی ان رحمتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا درجہ بخشا تو اس میں مفسرین نے بعض نے لکھا بھی ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دیے ان میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھی بنائے اور آئمہ بھی بنائے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں تو وہ انعام دے لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انعامات سے محروم رکھے ٹھیک ہے تو لیکن وہاں جو انعام ہے اس میں ان انبیاء کی پیروی جو ہے وہ شرط نہیں تھی شرط نہیں تھی لیکن قرآن کریم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ لازمی شرط قرار دی ہے آئندہ کسی انعام کا حقدار بننے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اور کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ایک شاہ صاحب کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ ایک تھوڑا سا سوچنے کا پہلو بن جاتا سامنے ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور ان سوالات کے ذریعے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں شروع تو ہم نے کیا تھا لیکچر لاہور سے اور لیکچر لاہور کی بات کر رہے تھے موقع ملنے پر ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف بھی واپس آئیں گے ہمارے ساتھ کامران صاحب ہیں بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں جی ہلو جی جی جی جی پروگرام کی ریکارڈنگ لیجئے گا جواب دیا نے با باخودا میرا سوال نہیں تھا میرا مفہوم کچھ ہوا تھا اچھا دوسری چیز یہ کوشش کی اٹھانے کی لیکن خلافت کی چھتری کے چلے وہ سر نہیں اٹھا سکے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہر خلافہ جو بھی کافر ہوگا قتل ہوگا تو کیا آپ کے خیال میں حضرت علی آپ کے عقیدے میں خلیفہ تھے نہیں تھے پھر ماویہ نے جب سر اٹھایا تو ایک لاکھ بیس ہزار مسلمان کٹے تھے دونوں طرف سے جب اگر عائشہ نے سر اٹھایا تو ایٹی ایٹ تھاؤزینڈ کٹے تھے تو یہ کہ سر کامیاب نہیں ہو یہ سر مسلمانوں کے کٹنے پر یا علی خلیفہ نہیں تھا آپ عقیدے کے مطابق دوسرے اگر سر اٹھا لیں تو وہ بھی مسلمان وہ مسلمان یہ okay. بہت شکریہ یہ بارہ تاریخ میں دوسری طرف جا رہے ہیں. ناصر صاحب کو بھی آنے لے لیتے ہیں اور ان کا سوال بھی لیں گے ناصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام السلام رحمۃ اللہ میری نظر میں جو نئی نبوت ہے نا یہ امت کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے جیسے کہ میرے سنت کا قابل توجہ بات یہ کہ نبی جب بھی کسی قوم میں آئے گا فوراً اس میں کفر و ایمان کا سوال اٹھ کھڑا ہوگا جو اس کو مانیں گے وہ ایک وے امت قرار پائیں گے اور جو اس کو نہ مانیں گے وہ لا محالہ دوسری امت قرار پائیں گے ان دونوں امتوں کا اختلاف محل فروئی اختلاف نہ ہوگا بلکہ ایک نبی پر ایمان لانے اور نہ لانے کا ایسا بنیادی اختلاف ہوگا جو انہیں اس وقت تک جمع نہ ہونے دے گا جب تک ان میں سے کوئی اپنا عقیدہ نہ چھوڑ دے پھر ان کے لیے عمل بھی ہدایت اور قانون کے ماخذ الگ, الگ الگ ہوں گے کیونکہ ایک گروہ اپنے تسلیم کا نبی کی پیش کی ہوئی وحی اور اس کی سننے سے قانون لے گا اور دوسرا گروہ اس کے ماخذ قانون ہونے کا سرے سے منکر ہوگا اس بنا پر ان کا ایک مشترک معاشرہ بن جانا کسی طرح بھی ممکن نہ ہوگا ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھے تو اس پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ختم میں نبوت امت مسلمہ کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے جس کی بدولت ہی اس امت کا ایک دائمی اور عالمگیر برادری بننا ممکن ہوا اس چیز نے مسلمانوں کو ایسے ہر بنیادی اختلافات سے محفوظ رکھ دیا ہے جو اس کے اندر مستقل تفریق کا موجب ہو سکتا ہے اب جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آتی و راپر مانے اور اس کی دی ہوئی تعلیم کے سوا کسی اور ماخل ہدار کی طرح رجوع کرنے کا قائل نہ ہو وہ اس برادری کا فرد ہے اور ہر وقت ہو سکتا ہے یہ واحد اس امت کو کبھی نصیب نہ ہو سکتی تھی اگر نبوغل کا دروازہ بند نہ ہو جاتا کیونکہ ہر نبی کے آنے پر یہ پارا پارا ہوتی رہتی تھی جیسے آج کل الحمدی حضرات نے کیا ہوا اس کا جواب دیا پلیز چلیے بہت شکریہ ناصر صاحب آپ نے سوال کیا ہے اور آپ کے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں اور امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مجھے بتایا گیا امین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی آپ نے جو امام کی تعریف کی سب سے پہلے چاروں اما آئے اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشخبری نہیں دی امام تو وہ ہوگا جس پہ پوری امت متفق ہوگی اب آپ کہیں گے کہ امام پہ یہ فلاں وہ متفق نہیں تھا اس پہ یہ متفق نہیں تھا کیونکہ ان اماموں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نبی نہیں سنائی دوسرا وہ سید ہوں گے اب آپ کہیں گے کہ مرزا صاحب کی نانیاں دادیاں سید ہیں تو یہ پرسنلی سید ہے ٹھیک ہے نا مدینہ کی پیدائش ہے مرزا غلام قادیانی صاحب کو مدینہ جانا نصیب ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا پھر وہ ان کو بیت اللہ کے دوران طواف کشپ ہوگا اور مرزا صاحب کی یہی حال ہے کہ طواف کیا ہی نہیں انہوں نے زندگی تو جو جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان باتوں میں ہنڈریڈ پرسینٹ متفق کسی قسم سے بھی اپوزٹ ہے تو اچھا پھر ایک طرح آپ باتوں میں دوران بات کہتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے نوز بہت بڑا الزام ہے تو پہلے یہ آپ ڈسائڈ کریں کہ آپ امام مانتے ہیں نبی مانتے ہیں کیونکہ آپ دوران گفتگو ایسی باتیں چینج کرتے ہیں کہ آپ کو خود ہی ہوش نہیں رہتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو بھائی میرے ان سوالوں کے جواب دیں دے بڑی مہربانی ہوگی چلیے بہت شکریہ امین بھائی آپ کے سوال کا بہت اور ایک اور کوالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو بھی پہلے لیتے ہیں سائم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ردی احمد دیا میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سائم صاحب اپ اون ایئر ہیں جی, سوری صحاب ایک اپ میرا کوسی کل کا تھا وہ میری کلوں نے کال ہی دی ہو کے تب टाइम खत्म हो गया तो मैंने कल कॉल कीजिएगा دو کوشچن چھوٹے چھوٹے ایک انہوں نے بولا تھا کہ عورت کا بہت بڑا مقام ہے اسلام کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا مذہب مطلب نہیں جس میں عورت کو دی جاتی ہے تھا کہ اگر عورت کو زیادہ ریسپیکٹ ہے تو عورت بیوی کو مارنا جو ہے بیوی کے لیے وہ کیا جائز گا اسلام میں میں نے کچھ ایسی ورسز پڑھی ہے جس میں لکھا کہ آپ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں بے کوئی بھی وجہ ہو کوئی بھی ہاتھ ہو لیکن مار کیوں سکتے ہیں اس میں اور چیریٹی میں تو ہم طلاق دے نہیں سکتے صرف ذنا کری کے علاوہ اسلام میں تو طلاق جائزہ بڑے آرام سے دی جا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے نا اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے تو جب پہنچے چیزیں بولتے ہیں اگر وہ مرتاد ہو جائے تو اس کی سزا موت کی ہے پھر اگر وہ کچھ جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت کیوں نہیں ہے تو یہ تو پھر جبر ہو گیا نا تو یہ دو آنسر دیجیے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے بات اب ہمارے پاس کافی سوالات جمع ہو گئے ہیں مصباح صاحب آپ کی اجازت سے اس سے پہلے کہ ناصر صاحب کی طرف جائیں ہم ان کے سوال کی طرف آ, میں یہ چاہتا ہوں کہ ناصر صاحب کے سوال لینے سے پہلے ایک ان کو حوالہ دیا جائے دو دن پہلے کی بات ہے हुँ. زیادہ نہیں بلکہ ہفتے کی صبح ہی بنتی تھی پاکستان میں کل ہی کی بات بنتی ہے پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں نواز میاں محمد نواز شریف صاحب हुँ. میں ان کی کچھ وہ تقریر جو جامع نعیم میں کی ہے انہوں نے اس کے کچھ پوائنٹس میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کچھ پوائنٹس, سن, پوائنٹس سن, جی ہاں میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فتو سے آگے نکلنا ہوگا پہلا جملہ ان کا پھر وہ کہتے ہیں کہ قوم کے آگے دین کا متبادل بیانیہ رکھنا ہوگا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے یعنی جو مذہب کے نام پر فساد کرتے ہیں اس کی انہوں نے مذمت کی پھر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے دینی دلائل تراشے جاتے ہیں اور ہمیں ان کو رد کرنا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اب اچھے اور برے طالبان کا دور ختم ہو چکا کھیتوں میں بارود بویا جائے تو پھول نہیں کھلتے یہ چیزیں ہیں جو پھر علماء کو کہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ وہ معاشرہ مسلم کہلانے کا مستحق نہیں جس میں مسلکی اختلافات کی وجہ سے انسان قتل ہوں جہاں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھیں اور جہاں مذہب اختلاف اور تفرقے کا سبب بنے اور ساتھ یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ علماء کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے دینی ادارے دین کے مبلغ پیدا کر رہے ہیں یا مسالق کے علم بردار اور اس کے نتیجے میں معاشرہ دین کی بنیاد پر جمع ہو رہا ہے یا پھر تقسیم ناصر صاحب غور سے سنتے جائیے آپ کے ہر ایک سوال کا جواب اس میں موجود ہے جو آپ نے کسی کی کتاب کا کوئی ایک پیرایا پڑھ کے سنایا ہے جتنی باتیں انہوں نے یہ کی تھیں کہ اگر نبی آئے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جو زمانے کا امام آیا آپ نے اس کو نہیں پہچانا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ کوئی اور شخص نہیں کہہ رہا یہ آپ کے دائے بازو کے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پھر آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب میرے الفاظ نہیں ہے کہ دہشت گردی کے لیے دینی دلائل تراشے جاتے ہیں اور ہمیں ان کو رد کرنا ہے اور یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کی بنیادیں انتہا پسندی میں ہیں وہ انتہا پسندی جو دین کے نام پر پھیلائی جاتی ہے جس کا مظہر فرقہ واریات ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دوسرے مظہر میں یعنی وہ بیانیہ وہ بیانیہ مصباح صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اب وہ بیانیہ دینا چاہیے اور کیجیے گا کہتے ہیں کہ دوسرے مظہر میں جہاد کے تصور کو مسخ کیا گیا ہے اور خدا کے نام پر بے گناہوں کے قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے ناصر صاحب ذرا غور کیجیے اس میں ناصر صاحب, جی صاحب نے جی حالانکہ نواز شریف صاحب نے جو ناصر صاحب بتا رہے ہیں کہ جس کی موجودگی میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ گزارش کر رہے ہیں علمات سے جی کہ متبادل بیانیہ دینا ہوگا متبادل بیانیہ دینا ہوگا بالکل بہرل یہ سوچنے کی بات ہے ہم سوالوں کے جواب کی طرف آگے بڑھتے ہیں آپ کو مطلب یہ وہ بات ہے جو حضرت مرزا صاحب نے اللہ کے فضل سے پہلے بیان کی جہاد کے بارے میں ہم اس پہ بحث بھی کر چکے ہیں اور اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں بہرل اس سلسلے کو ہم آپ کی طرف رکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مرزبا صاحب جو سوال جی آپ ہم بہت سوال لے لیے آپ جی <laughs> تھوڑی دیر کے اب سوالات نہیں ہیں اس میں مکرم اعجاز صاحب کے سوال سے شروع کرتے ہیں ٹھیک انہوں نے آخرین امنہم جی کا دوبارہ ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا کہ شاید ہم اس کو آخرین سے مراد آخر لے رہے ہیں آخری زمانے لیکن اس میں ایک تو یہ کہ ہم نے گو کے اعجاز صاحب اس کی تلاوت آخرین کہہ کے یعنی کے نیچے زیر سے کر رہے تھے لیکن اس کے خیے کے اوپر زبر ہے آخری نا منہم ہے اور میں نے یا ہم نے کبھی بھی اس کا ترجمہ آخری زمانے نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ خیے کے اوپر جب زبر ہو عربی میں آخر اور آخر جی اس میں فرق ہے بالکل آخر یعنی خے کے لیجیے اگر زیر ہو تو آخر کا مطلب بنتا ہے آخری ٹھیک ہے اینڈ لیکن خے کے اوپر اگر زبر ہو فتح ہو آخر تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا دوسرا Another. تو آخرینہ منہم لما یا بہم جو ہے اس میں آخرین ہے آخرین نہیں ہے زبر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یعنی دوسرے لوگوں میں ان کو ضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوگی تو اس لیے ہم نے تو اس کا ترجمہ کیے ہی نہیں کہ آخری زمانے میں ہوں گے ٹھیک ہے آخرینہ دوسرے لوگوں میں کیے ہیں لیکن اس میں آپ کا یہ سوال کہ حضور کے وفات کے بعد کیوں نہیں آ گئے جی تو لیکن یہ یعنی وہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. کے زمان کی وفات کے بعد گو کے شر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ. کا فیضان تھا کہ آپ کی تیار کی ہوئی جماعت صحابہ انہوں نے اس کام کو آگے پھیلایا تو اس لیے اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ امیجین عرب میں ہی تھے وہ لوگ ٹھیک ہے یعنی ابھی اسلام جو ہے وہ باہر کم نکلا تھا بعد میں آ کے نکلا لیکن خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی واحل نفوس ظو مختلف قوموں کے لوگ آپس میں ملائے جائیں گے وائز البہار و سجرت سمندر پھاڑے جائیں گے تو یہ وہ نقشہ ہے جو اس زمانے کے متعلق یعنی اس آخرینہ دوسرے لوگوں کو یہاں تک لے کر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جیسا کہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بہت واضح نقشہ بتا دیتی ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت یہود کی طرح ہو جائے گی تو یہودیوں کے مسیح جو ہیں وہ کتنے سال بعد آئے تھے چودہ سو سال بعد ہزموسا علیہ السلام کے چودہ سو سال بعد آئے تھے تو قرآن کریم نے کما ارسل فرعون کہہ کہ امت محمدیہ کو ہزموسا علیہ السلام کی امت کے ساتھ مشابت دی ہے یہ جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا سب سے زیادہ ذکر ہے ہی بنی اسرائیل, اسرائیل के के بار بار اگر صورت نمل میں آ گیا ہے تو قصص میں بھی آ رہا ہے تو یہ بار بار اس وجہ سے ہے کیونکہ اس قوم کے حالات کا بہت بڑا تعلق تھا امت محمدیہ سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار بیان کیا ہے تو جب یہاں یہ مشابه دی تو اس میں بھی یہی تھا کہ امت محمدیہ میں بھی جو مسیح نے آنا ہے امام مہدی مسیح مئو نے اس کا دورانیہ بھی اتنا بنتا ہے تاکہ ہر قسم کی حجت جو ہے وہ پوری ہو جائے اور اس زمانے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لتیسہ علیہ السلام کے نازل ہونے کی یہ بھی علامت بتائی ہے ولاکن کے لاس و علیہ و کہ اونٹنی بیکار ہو جائیں گی اور اس پر سواری نہیں کی جائے گی یعنی یہ انقلابی دور کی طرف اشارہ تھا کہ جہاں دنیا نے ایک یعنی انقلابی زمانہ دیکھنا تھا تو جہاں دنیاوی لحاظ سے یہ انقلاب آنا تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بھی انقلاب آنے کی بات فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ آخرینہ منہم لما لمہ بہم کا اظہار ہوگا تو اس میں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال دی تو وہ میں بتایا وہ عرب لوگ ہی ہیں تو اگر ہوتا تو پھر آخرینہ یا آزو صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سلمان فارسی کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں تھی, <تصف> تھی وہی میں بتا رہا ہوں کہ اس آیت کے لیے جو جو مواد حضور صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے وہ ہمیں سمجھنے میں مدد دے گا کہ حضرت امام حسین کی زمانے میں اس لیے ضرورت نہیں تھی کیونکہ ابھی وہ امیجین کا ہی دائرہ تھا تو حضرت سلمان فارسی کا جو بتایا تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اجمیوں میں ایک شخص کی بےست ہوگی جو آخری نمنحم اللہ کی مستاق ہوں ٹھیک ہے اس میں پھر کامران صاحب سوال کر رہے ہیں کہ خلافت کے زمانے میں بھی سر اٹھایا تو اس کو اچھا وہ اس شر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ام المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ رہے ہیں اس میں جو شر تھا وہ تو اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا دائرہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں میں اس کو داخل کریں لیکن اختلافات ہو جاتے ہیں اور ہوئے اور اس میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ناوز بلّہ حض امیر معاویہ جو ہیں وہ واجب القتل تھے یا تاشیہ رضی اللہ تعالیٰ واجب القتل تھیں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ خلافت کے سامنے ان بزرگان کو جو ہے وہ خلافت کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے تھی تو یہ ان کی غلطی تھی اس کی کیا وجہ ہے اس کے کی کیا حالات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں روایات وہ پس منظر یا وہ نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم علم غیب کے مائر نہیں ہے کہ ان بزرگان پر ایسے فتوے جڑ دیں جو ہماری لا علمیت یا جاہلیت پر دلالت کریں تو یہ معاملہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جو پہلی قومیں گزر گئیں اس کا ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ثبت کرو ٹھیک ہے اور تم اپنے اعمال کی جو ہے وہ تیاری کرو تو اس میں ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ خلافت تلی رضی اللہ رضیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے تو خلافت کے مقابلے میں ان بزرگان کو خلافت کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے تھی لیکن है. ان کے خلاف آواز اٹھانے کو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ناوز باللہ وہ دین سے دور تھے یا واجب القتل ہوئے یا ناوز بلّہ کف کفر کے دائرے میں چلے گئے یہ کہنا بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو है. اسی وجہ سے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی حکمت تھی کہ انہوں نے بڑی حکمت سے تاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی جو ہے اس کو کہ اس کو رو کر آئے تاکہ یعنی یہ نہیں کہا کہ عاشہ پہ حملہ کر دو لیکن اونٹنی کو یعنی کنچیں کٹوا دیں تو وہ لشکر جو ہے وہ پھر آگے نہیں آ سکا تو حرط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت عظیم المثال یہ کام ہے کہ ان بزرگان کے احترام کا کو نظر رکھتے ہوئے اس غلطی کو جو دور کیا ہے تو بہرحال یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں ہم ان کو یہاں اس بحث میں نہیں شامل کر سکتے لیکن بہرحال اس کو ہم اس شر کا نام ہی نہیں دے سکتے جس شر میں کہ لوگ اس کو کھینچنا چاہتے ہیں یہ وہی بات کہ ان بزرگان کی غلطی اس کی کیا وجہ تھی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو کسی بھی طور پر اس شر کے ساتھ نہیں جوڑیں گے جس کا کہ حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے ناصر صاحب نے کوئی کتاب بات کر لی جی. ہے ماشاء اللہ اس سے پڑھتے جاتے ہیں اگر وہ اس کتاب کا نام بتا دیں ہمیں جی تو الحمدللہ جماعت کی طرف سے بھی کئی کتابوں کے جوابات دیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اچھا ہوگا کہ بجائے ہمیں دس دس لائنیں سنانے کے تو ایک مستقل کتاب ہم ان کو دے دیں کہ اس کتاب کا جواب اس کتاب میں موجود ہے आ, لیکن اگر وہ انہوں نے جو پڑھا ہے کہ نبی زحمت ہے رحمت نہیں ہے تو یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ اگر نبی آئے گا تو لازماً ایک امت بنے گی ایک امت کا پھر دوسری امت سے ٹکراؤ ہوگا پھر کفر کے دائرے کھلیں گے یا یہ ہوگا یہ آپ نے کہاں سے نکال لی حضرت داود علیہ السلام آئے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے ان کی کون سی امتیں بنی انہوں نے امت موسیویہ کے مقابلے میں کون سی امتیں بنائی ٹھیک ہے کوئی امت نہیں بنائی تو پھر یہ کہنا کہ نبی کاانا زہمت ہے کیونکہ نئی امت بنانی پڑے گی یہ جھوٹ ہے اور اس شخص کی لا علمی پر دلالت کرتا ہے جس نے یہ بات کہی ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک انبیاء کا تسلسل ہے بالکل ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام ہے حضرت ضیاء علیہ السلام ہے داود علیہ, علیہ السلام ہے سلمان علیہ السلام ہیں ان انبیاء کی کون سی امتیں ہیں جو انہوں نے امت موسی کے مقابل پر بنائی کوئی بھی امت نہیں ہے اس لیے ہر وہ شخص جس نے یہ لکھا ہے کہ نبی کا آنا ایک امت کا آنا کے مترادف ہے یہ جھوٹ ہے اور اس شخص کی لاعلمی پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس شخص ایسے شخص کے جواب دینے کے بجائے ہم ان کو قرآن کریم کے یہ حوالے کہ آپ براہ کرم قرآن کریم کی تعلیم سے تو آگاہ ہو جائیں آپ انبیاء کے حالات سے تو آگاہ ہو جائیں پھر آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کریں آپ مرزا صاحب کی ذات پر اعتراض کرنے کے لیے ایسے معیار بنا دیتے ہیں جو قرآن کریم میں ہے ہی نہیں جیسا کہ یہ معیار ہے کہ نبی کا آنا جو ہے وہ لازماً ایک امت کے بنانے کو چاہتا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور حقیقت کے خلاف ہے ٹھیک ہے بالکل تو اگر ہے تو پھر آپ بھی تو حدیثہ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں اور وہ نبی ہوں گے تو پھر وہ کیا نقشہ بنائیں گے جو سوال یا اعتراض آپ ہم پر کر رہے ہیں وہ سوال آپ اپنے آپ سے بھی تو کر کے دیکھیں کیونکہ آپ حدیثہ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں بحیثیت نبی تو جب وہ آئیں گے تو کیا وہ امت بنائیں گے اور امت بنائیں گے تو پھر یہی ٹکراؤ ہوگا ٹھیک یہ نہیں ہوگا تو جب نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ بات مسیح علیہ السلام میں بھی مان لیں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور وہی وہ بات پھر آگے آپ نے بیان کر دی وہ میں نے لکھی ہوئی تھی جی کہ ختم نبوت کی وجہ سے امت میں اتفاق ہے اور کوئی بٹوارہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو یہ وزیر اعظم صاحب کیوں اتنا رونا رو رہے ہیں ٹھیک یہ حالات کیوں امت مسلمان کو خون کے آنسور اور لا رہے ہیں تو اس میں تو آپ ختم نبوت ہے بھی نہیں جی تو یہ متبادل بیانیہ دینا ہوگا وزیر اعظم صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ اصل بیانیہ دینا ہوگا جی ہاں کہ اسلام نے جو اصل بیانیہ دیا ہے وہ دو تو جب تک اس متبادل بیانیہ دینے سے مراد وہی اصل بیانیہ ہے جب تک وہ نہیں دیں گے یہ سکھ کا سانس نہیں لے سکتے اگر مسلمان کون ہے اس کی تعریفیں خود بنائیں گے اور قرآن اور عدیث کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ایسے حالات کا یہ سامنا کریں گے یہی وہ تنبیہ تھی جو حضرت مرزا ناصر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انیس سو چوہتر کی اسمبلی میں فرمائی تھی کہ یہ آپ ایسا دروازہ کھول رہے ہیں ایسا جن بوتل سے نکال رہے ہیں کہ جس کو پھر دوبارہ بوتل میں ڈالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اب وہ بھگت رہے ہیں جو کہ انہوں نے کیا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے مصباح صاحب یہاں ایک سوال اعجاز صاحب نے پہلے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا نبی جھوٹ بول سکتا ہے اور ساتھ انہوں نے مثال دی تھی حضرت یوسف کے بھائیوں کی بھی. بھائیوں کی اور ساتھ دس بھائی تھے हुँ. ان میں سے کوئی نبی بھی بن گئے تھے یہ سوال آ... یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے है. نبی تو جھوٹ بولتا ہی نہیں دوسرا یہ کہ یوسف کے کون سے بھائی نبی بن ठीक گئے ہاں جی بالکل ٹھیک وہ है تو है. اللہ تعالیٰ نے اس بھائی کی قدموں میں لا رکھا یوسف علیہ السلام جس کو نبوت کا درجہ دیا ٹھیک ہے تو یہ درست نہیں ہے کہ ان ان میں کوئی نبی بن گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس یہی بات کلیئر کرنی تھی اور سائم صاحب نے جو بات کی ہے وہ دو سوال انہوں نے تین سوال ان کے ان سوال لیکن سوال ان سے پہلے امین صاحب کی بات کریں گے امین صاحب کہہ رہے تھے کہ آئمہ آئیں گے سید ہوں گے اتفاق ہوگا امت کا چار ائمہ آئے تو کہتے ہیں ان کا تو ذکر نہیں کیا حضور نے جی ان کا ذکر عموماً موجود ہے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی نا کہ مجدد آتے رہیں گے اس دا میں دا. اس قسم کے بزرگان آ جاتے ہیں جنہوں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی تو عموماً تو ان بزرگان کا ذکر موجود ہے مجددین میں یا میں لیکن جس کا نام لے کر جس کی تخصیص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی وہ امام مہدی ہیں وہ مسیح مؤت ہیں اور ان کی آنے کی زمانے کی وزی... بڑی وضاحت سے علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں لیکن یہ جو آئمہ تھے چار آئمہ تو ایک تو یہ کہ اس ان پر آئمہ تو کہہ دیتے ہیں لیکن امت جو ہے ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے جی بعض لوگ ایک امام کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے جی تو ان پر تو اتفاق نہیں ہے پھر آپ کا یہ کہنا کہ سید ہوں گے سیدوں میں بھی آنا لکھا ہے لیکن وہ جو ہم نے حضرت سلمان فارسی والی حدیث بتائی جی تو سلمان فارسی تو اجمی ہیں وہ تو سید نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں علیہ وسلم. یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان سریا ستارے پر بھی چلا گیا تو ان لوگوں میں سے یعنی سلمان فارسی عجمی لوگوں میں سے کوئی اسے لے آئے گا थीक. تو اس سے یہ کہنا کہ سید سید جو ہیں اسی میں ہی امام کا آنا حدیثوں میں لکھا یہ بھی درست نہیں ہے جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رض اللہ تعالیٰ عنہ علیہ روایت نے بتا دیا تو پھر امین صاحب کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں یا امام ہیں जी. وہ جو سر بکرا میں حض ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جائل تو آپ بتائیں کہ حض ابراہیم نبی ہیں کہ امام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے جائے امام میں تجھے یہ لوگوں کا امام بناؤں گا نبی نہیں بناؤں گا یہ نبی جو ہے یہ امامت کا ہی درجہ رکھتی ہیں قرآن کریم میں یہ لفظ نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و جا اللہ آئما تن یادون جو ہے جمع ہے امام کی کہ ہم نے ان نبیوں کو آئما بنایا ہے امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر تو نبوت ایک بہت بڑا انعام ہے ایک رتبہ ہے تو نبی جو ہے وہ آٹومیٹکلی امام ہوتا ہے تو یہ سوال کہ وہ امام ہے کہ نبی ہیں یہ کوئی اس کا آپس میں جوڑ نہیں ہے یا اس, یہ قرآن کریم سے ناواقفیت ہے. جب واضح یہ موجود ہے کہ ابراہیم کو امام بھی کہا لیکن وہ نبی بھی تھے پھر خود آنے والے جو امام مہدی ہیں حدیثہ علیہ السلام ان کو آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو عیسیٰ نبی اللہ وہ نبی اللہ بھی ہوں گے اور ایک روایت میں فرمایا ینزلو لو مہدین کہ وہ امام بھی ہوں گے یعنی وہ امام بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے تو جو جو نام آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بتائے ہیں وہی ہم بیان کر رہے ہیں تو دلوقتي دلوقتي وہ امام بھی ہیں اور نبی بھی ہیں کیونکہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہیں القباع سے یاد فرمایا ٹھیک ہے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں کی تھی کہ مدینہ نہیں گئے اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ مدینہ جائیں گے ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے جنہیں امام بیدی کا مدینہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے سائم صاحب کی بات کریں جی سائم صاحب کی بات کریں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں یا اسلام میں کہتے ہیں کہ عورت کا بہت بڑا مقام ہے اور کل اس پہ بات بھی ہو رہی تھی اور جب انہوں نے سوال کیا تو وقت ختم ہو, ہو رہا تھا تو اگر عورت کا بہت بڑا مقام ہے تو انہوں نے ایسا پڑھا ہے کہ قرآن کریم میں کہیں لکھا ہے کہ بیوی کو ماننا بھی جائز ہے ٹھیک ہے اس سوال کا پہلا حصہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مقام ہے تو اس کو ماننا کیوں جائز ہے پھر جبکہ انہوں نے ایک جواز بھی دیا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو طلاق دے دی جائے اسلام تو طلاق دینے کی بات کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ماننے کی اجازت کیوں دی گئی ہے چلیں بہت شکریہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے یا ایک ایسی بات ہے جس کا اسلام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ہم اس کو قرآن کریم کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں قرآن کریم کی آیت نمبر پینتیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلسر نساء ہے نساء آیت चूर? نمبر پینتیس فص عال ہات و کان طاطن حافظات الغ بما حافظ اللہ ولاتی تخافون نشوز فائزو ہننا وا جرو ہننا فل ہن۔ اس میں یہ جو لفظ ہے وزربو جی اس کا ایک ترجمہ مارنا بھی ہے ٹھیک ہے اگر پورا پڑھ دے تو ان کو سمجھ میں بھی سب کو آ جائے گا یہ پورا پڑھ دیا میں نے ٹھیک ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اس میں تین باتیں ذکر ہوئی ہیں یعنی اوپر آپ دیکھیں گے فصال ہاتھ و کان حافظات الغائب یہ تین خوبیاں عورت کی بیان ہوئی ہے کہ صالحات ہو وہ صالحات ہوں نیک ہوں یہ نہیں کہ مرد جو ہے جیسا مردی ہو بیوی بی جو ہے وہ نیک ہونی چاہیے اس میں مرد کو پہلے حکم ہے کہ بھائی آپ خود ایسے بنیں پھر یہ امید رکھیں کہ آپ کی بیوی بی جو ہے وہ بھی ایسی ہو ठीक. یہ نہیں کہ آپ خود جو ہو جیسے مردی ہو لیکن آپ بیوی بی کے متعلق یہ امید لگائیں یا یہ معیار رکھیں کہ وہ لازم ایسی ہو تو اسال ہاتھوں بیویوں کو نیک ہونا چاہیے کان فرما بردار ہوں حافظات و لل غیب حافظ اللہ حفاظت کرنے والیاں ہوں لل غیب کے دو ترجمے ٹھیک ہے ایک تو پوشیدہ چیز بما حافظ اللہ جس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی یعنی اپنی شرمگاہیں ٹھیک اپنی شرم کی حفاظت کرنے والیاں ہوں دوسرا غیب کا ترجمہ ہے غیر حاضری اس کا غیر حاضری یعنی اپنے خامد کی غیر حاضری میں بھی وہ اپنی ویسی ہی حفاظت کریں جیسے کہ اس کی موجودگی میں ہوتی یعنی وہ کہیں بھی خفیہ دوستیاں یا یاریاں نہ لگائیں ٹھیک ہے یہ تین باتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں اس کے بعد پھر تین جو ہے وہ باتوں کا ذکر ہے فائضو ہننا ان کو نصیحت کرو واجرو ہننا پھر مزاج ہے ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو وزر بو ہونا اور ان پر سختی کرو ٹھیک وزر بو کا ترجمہ میں یہاں سختی کے کر رہا ہوں وہ حدیث ہے کہ جب بچہ سات سال کو ہو جائے تو اس کو نماز کا کہیں ٹھیک ہے جب دس سال کا یا بارہ سال کا ہو جائے تو وہاں بھی ضرب کا لفظ سے ٹھیک ہے تو وہاں ضروری نہیں کہ آپ ماریں ان کو کہ مار کے نماز پڑھائیں یعنی سختی کریں کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا آئندہ سے جیب خرچ بند آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی گیم بند تو یہ سختی جو ہے یہ بھی اس کو نمازوں کا پابند بنائے گی تو وزربو ہوں نا آپ سختی کریں لیکن وہ کب کریں وہ میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ان یہ تینوں आ, باتیں جو ہیں ان کا پہلی تین صفات سے ذکر ہے ذکر ہے ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے کا تعلق اسصالحات کے ساتھ ہے کہ بیویاں اگر نیک نہیں ہیں نماز نہیں پڑھتیں روزہ نہیں رکھتی تو ایزو ہنہ ان کو نصیحت کرو کہ بھئی نماز پڑھا کریں روزہ رکھا کریں ٹھیک ہے یہاں صرف ایزو کا تعلق یعنی نصیحت کیا کریں ٹھیک ہے کانتاً فرمباداری نہیں کرتیں گھر میں خرابی پیدا کرتی ہیں گھر کا نظام جو ہے وہ بگڑ رہا ہے تو وہ جرو ہونا پھر مزاج ہے تو ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو یعنی ان سے علیحدگی کر لو حافظات الغب اپنی شرم گاؤں کی آواز کرنے والی ہوں اگر یہ نہیں کرتی وزربو ہونا تو ان پر سختی کرو صرف اس ہلکے میں اس دائرے میں یہ ٹھیک قدم جو اٹھانا ہے اس کی اجازت دی گئی کہ اگر وہ اپنی شرم گاؤں یعنی اپنی آواز نہیں کرتی تو اب مرد کے پاس دو اختیار ہیں ظاہری بات ہے جس کی عورت ایسی ہو کہ دوسروں کے پاس جائے تو یا تو مرد اس کو طلاق دے دے گا یا اگر رکھنا چاہے گا تو ظاہر بات تو اس پر سختی کرے گا نگرانی کرے گا کہ کہاں جاتی ہے یا نہ جائے تو وزر بو ہوں نا ان پر سختی کرو یعنی وہ ایسی نگرانی کرو کہ وہ وہاں نہ جائے ٹھیک ہے تو اگر اور یہ تب ہی ہوگا جب خاون پھر بھی اپنی بیوی کو رکھنا چاہ رہا ہے یعنی یہ ابھی بھی اس کے لیے باوجود اس کے کہ ایسی بات کھل گئی جس پہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور جب طلاق دے گا تو لازمی بات ہے باہر معاشرے کے لوگ پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا پھر جب آپ وجہ بتائیں گے تو اس میں عورت کی ذلت ہے کہ اس ایک عورت کا معاشرے میں یہ حال کھل جائے کہ کس وجہ سے اس کو طلاق دی جا رہی لیکن سختی جب کرے گا مرد تو زاری بات ہے وہ گھر کی بات کو گھر میں ہی دبائے گا اور اس کو معاشرے میں پھیلنے سے بچائے گا تو اس میں عورت کی عزت کو ایک ایک لحاظ سے محفوظ کیا گیا ٹھیک ہے اور عورت اگر ایسے کام میں پکڑی بھی جاتی ہے تو ایک شریف عورت جس میں شرافت کچھ بھی باقی ہو وہ یہ ضرور کہے گی کہ مجھے جو سزا دے دو لیکن آئندہ میں یہ نہیں کروں گی ٹھیک ہے لیکن اس کا کسی اور کو نہ پتہ چلے تو وہ خامد کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر میں پھر میں کوئی سختی کروں گا کہ آئندہ تم ایسا کام نہ کرو لیکن یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ باہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا ٹھیک تو یہ اس پہلو میں ہے کہ جب عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کریں تو ان پر سختی کرنے کی اجازت دیگی اگر نہیں ہے تو پھر آپ طلاق دے دیں اور جو ہے پھر اس عورت کا خود ہی معاشرے کو پتہ چل جائے کہ کیا وجہ بنی تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو یعنی اس کا عام جواز نکال لیا گیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نواز بلّہ مارنے کی تعلیم دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی اس کی تعلیم صرف وہاں ہے جہاں حافظات للغیب کی جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ خلاف ورزی کریں ٹھیک ہے اچھا یہی کام اگر مرد کرے تو کیا ہوگا اس میں بگی آ دیکھیں تو واقعی اس ایک تحفظ ہے عورت کو جو دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ خلا کی درخواست جو ہے وہ کہاں دی جاتی قاضی کو ٹھیک ہے ٹھیک اگر مرد میں یہ یعنی شرمگا کی حفاظت کرنے والی بات نہیں ہے تو عورت کیا کرے گی قاضی کے پاس جائے گی مجھے خلا چاہیے کیوں بھئی کیونکہ وہ ایسا ہے हुँ. یعنی اس کا عورت کی جو عزت ہے وہ ساری کی ساری خامد کے ہاتھ میں ہے یعنی سختی کر کے بھی وہ عزت محفوظ رکھ سکتا ہے لیکن مرد کی عزت جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ قاضی کو جا کر ظاہر باتیں بتائے گی بتا کی کیا وجہ بنی ہے تو وہ مر تو دکھانے قابل نہیں ہوگا اگر ایسا ہوگا تو ٹھیک تو عورت کا جو اختیار ہے وہ خامند کو بتا کے اس کو ایک موقع اور دیا ہے کہ سختی برداشت کر لو لیکن آئندہ اس کام میں جانے کی دوبارہ ہم نہ کرنا تو صرف اس میں ہے اس سے یہ جواب نکالنا کہ مارنے کا اسلام حکم ہے یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر ہے تو اس کا تعلق صرف حافظات ذات سے ہے اگر نہیں ہے تو آپ طلاق دے دیں اور لیکن کیا صرف مسلمان ہی عورتوں کو مارتے ہیں دوسرے نہیں مارتے ہیں؟ دوسرے مذاہب میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے یعنی جو اجڑ طبیعت کے ہیں سخت طبیعت کے ہیں وہ خواہ مسلمان ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں ان میں یہ بات پائی جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کوئی دین پر عمل کر رہا ہوں وہ اپنے اندر کا جو غصہ ہے اپنے اندر کا جو حیوان ہے اس کو وہ نکال رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں تو اس میں صرف آپ مسلمان کو نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں ایسی مثالیں آپ کو دوسرے مظاہر میں بھی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا ایک اور سوال تھا مصباح صاحب جی سے پہلے کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف جائیں میں اپنے سامعین کو بتا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ وقت ہے آپ سٹوڈیوز میں فون کر سکتے ہیں سٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 ون سکس فور ون زیرو اور ٹورنٹو شہر سے باہر کے سامعین کے لیے ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو کال کیجئے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ہمارے پاس پروگرام میں تقریباً 45 منٹ کا وقت ہے جس میں ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں مصباح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم حاصل کریں گے ریڈیو احمدیہ جو پروگرام ہر ہفتے اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سامین آج کا جو پروگرام ہے بنیادی طور پہ شروع تو ہوا تھا لیکچر لاہور کے ہم ذکر کر رہے تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مز... بانی سلسلہ علی احمدیہ مسیح معود وحمدیہ معود علیہ صلاحۃ السلام کے ایک لیکچر کا ذکر تھا اور اس لیکچر میں کس طرح سے اسلام کی حقانیت اور برتری کو ثابت کیا گیا وہ ذکر ہم نے کیا تھا لیکن آپ کے سوالات جیسے جیسے پروگرام میں آتے گئے ہم اب ان سوالات کے جوابات کی طرف ہیں اس وقت جس سوال پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ سائم صاحب کا سوال ہے سوال ان کے تین تھے پہلے دو سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں پھر ان کا اگلا ایک سوال تھا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے اگر دین میں جبر نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مرتب کی سزا موت ہے مرتب کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے دین کا انتخاب کر لے آپ اس کو موت کی سزا کیوں دیتے ہیں یہ سوال تھا ان کے دوسرا چلیں بہت شکریہ اس میں ابھی ایک سوال کا جواب ہوا ہے جو है. ان کی طلاق والی بات تھی جی جی کہ انجیل میں تو یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ زناکار ہو بدکاری जी میں پھر طلاق ہوگی باقی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن اسلام میں تو کھلی جاتی جب جماجی طلاق دے دیں جی دیکھیں یہ اس میں تو بہت سارا مواد موجود ہے کہ اس کو اب غز الحلال کہا گیا ہے جی کہ یہ دروازہ تو ہے ایک طلاق کا کیونکہ ہو جاتا ہے نہیں بنتی تو ایک طلاق کے ذریعے وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کو ناپسندیدہ کہا گیا کہ جتنا ہو سکے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اور وہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ معاشرے میں بھی کہ یہ ایسی بات ہے جس کا صرف اسلام نے ہی درازہ بولا کہ کھولا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے خاون اور بیوی بی کی نہیں بنتی تو وہ اگر علیحدہ ہونا چاہیں تو ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن پہلی تو یہی ذمہ داری لگائی معاشرے کی گھر خاندان کی کہ ان کو سمجھائیں کہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں برداشت کرنی چاہیے اور تفہیم سے چلنا چاہیے لیکن جہاں نہیں بنتی پھر بھی بات تو پھر ٹھیک ہے الگ ہو جائیں تو عیسائیت یہ کہتی ہے کہ نہیں صرف ذنا جو ہے اگر عورت اس میں ہے تو پھر طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں معاشرے میں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں کیا اس کی وجہ صرف یہ بدکاری ہے کیا ایسی آپ کو کئی کیس ملیں گے کہ عورت کہتی ہے کہ یہ مجھے مارتا ہے اس بنا پر بھی کرسچن عورتوں میں طلاق کے موجود ہیں تو اس میں انہوں نے قانون کا سہارا لیا یعنی ان کی مذہب میں وہ بات نہیں ہے تو قانون نے ان کو یہ دیا ہے ہندوازم میں تو طلاق ہے ہی نہیں ہندوازم میں تو یہ ہے کہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کو نبھانا ہے تو مذہبی لحاظ سے ہندوازم میں طلاق نہیں ہے لیکن اب آپ ملکی قانون میں اس کو دیکھتے ہیں تو جب آپ کا ملکی قانون سے یہ دروازہ کھٹکانا آپ کا بتاتا ہے کہ آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری جو مذہبی تعلیم ہے اس میں یہ دروازہ نہیں ملتا ٹھیک ہے تو یہ صرف اسلام ہے جس نے یعنی اس کا یہ کھول کے بتایا کہ وجوہات ہو سکتی ہیں یعنی بدکاری ذنا کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میاں بیوی بی جو ہیں ان کا رشتہ نہ چلے تو اس میں پھر الگ ہو جائیں اور کوئی اور رشتہ کر لیں لیکن اسلام کے علاوہ کہیں بھی یہ دروازہ نہیں تو لیکن میں نے بتایا کہ موجودہ زمانے میں آپ کو اس کی مثالیں بتائیں گی کہ جہاں دوسرے مذاب کا کورٹ میں جانا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ملکی قانون کے حساب سے طلاق لی ہے حالانکہ ان کی اپنی مذہبی تعلیم اس کی اجازت نہیں دیتی تھی تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم جو ہے وہ فطرت کے مطابق ٹھیک ہے آخری سوال تھا مرتد کی سزا موت ہے تو پھر جبر کی تعلیم کیوں ہے قرآن کریم نے تو فرمایا ہے لا ایک راہ دین, دین میں کوئی جبر نہیں اس لیے مرتد کی سزا موت جو ہے یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یعنی ہم اسلام قرآن کریم کی تعلیم کے جواب دہ ہیں اگر کوئی مولوی آپ کو یہ کہتا ہوا پھرے تو اس مولوی کے ہم جواب دہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نہ ہی اس مولوی کو ہم اسلام سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں تو قرآن کریم میں کہیں بھی مرتد کی سزا موت نہیں لکھی بلکہ قرآن کریم کی ایسی آیات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ذین آمن سما کا فرو سما آمن وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اس کے کچھ عرصے بعد پھر وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے پھر کچھ عرصے بعد پھر کافر ہو گئے اگر مرتد کی سزا قتل ہے تو یہ آمن کافرو آمن کافرو یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آمنو کافارو اس کے بعد کام ختم کا تلو ہونا چاہیے تھا ٹھیک لیکن اس کے بعد پھر آمنو آ رہا ہے پھر کافارو آ رہا ہے تو یہ بار بار آنا بتا رہا ہے کہ یہ قتل کی سزا جو ہے یہ ہے ہی نہیں اس زمن میں مدینے کی بات ہے کہ ایک شخص بدوی شخص وہ آیا آزو صلی اللّہ علیہ وسلم کے پاس حلی وسلم. اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں حضور نے اس کی بیت لے لی مسلمان ہو گئے لیکن چونکہ دوسرے شہر سے آیا تھا مدینے کی آب ہوا اس کو راس نہ آئی اور جی. وہ بخار ہو گیا اس کو ایک دن دو دن تین دن جب بخار نہ اترا تو اس نے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو میں نے اسلام قبول کیا نا, اس کی مجھے سزا ملی ہے کہ بیمار ہو گیا اس لیے اچھا ہے کہ اس کو واپس ہی کر دوں تو وہ آضور صلی اللہ علیہ و کے پاس آیا اور کہا کہ یارس اللہ یہ میرا اسلام واپس لے لیں میں نے مسلمان نہیں ہونا ٹھیک ہے سبھی صاحب جی جی اب اس میں آپ خود اندازہ کریں اگر مرتد کی سزا قتل ہے جی اس شخص کو یہ جرت ہونی تھی کہ حضور کے ساتھ یہ بات کرتا ٹھیک ہے اس کو تو بات کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے بات کی, کی نہیں اور میں مرا نہیں بات اس کا جا کے اطمینان سے یہ بات کرنا بتاتا ہے اس, اس کو پتا تھا کہ ایسی کوئی بات ایسی نہیں کوئی بات نہیں تو اگر ایسی سزا ہوتی تو یہ شخص کبھی بھی اس بات کرنے کی ہمت نہ کرتا جس نے کی لیکن اس نے کی عضور نے کہا نہیں کہ تم مسلمان رہو میں واپس نہیں لیتا اس نے دو تین دفعہ کہا عضور نے کہا نہیں وہ کہا اچھا نہیں تو پھر نہیں چھوڑ کے چلے آگے ٹھیک ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اس کو بتائیں حضور نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے وہ ایک بھٹی کی طرح ہے بھٹی میں آگ جلتی ہے جی. تو جو خراب چیز ہے وہ جل جاتی ہے جو اصل اور صحیح چیز ہے وہ کندن مر کے نکل آتی ہے تو یعنی یہ خراب چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو کہیں بھی حضور نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ اس کو ہم سزا دیں تو یہ تو ایک ضمنی یا تائیدی بات ہے ہاں عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم سیرت سے جو ہمیں ملتی ہے لیکن حضور کی سیرت اصل میں تفسیر ہے قرآن کریم کی تو قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو اس بات کا ذکر کرتی ہو بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے لا اقرا حف الدین دین میں ہے. کوئی جبر نہیں ہے تو جب یہ آیات موجود ہیں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس دین کی تعلیم کو یا کتاب کو دیکھیں ان مولویوں کو نہ دیکھیں جو اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ مزبا صاحب یہاں ایک دفعہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو مطلب عالمی ہی سمجھتے ہیں جی دو باتیں انہوں نے کی جو عجیب سی تھی اور غالباً یہ غلط فہمیاں یا لوگوں کے ذہن میں خیالات آتے ہیں پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ ہاں وہ تو رحمۃ العالمین کا درجہ تھا ٹھیک ہے تو وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں جی ایسے عقلی طور پہ سوچنا بھی ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کو اس بنا پر قتل کیا یا اس وجہ سے کیا جائے کہتے ہیں وہ تو رحمت اللہ عالمین تھے ٹھیک ہے ہم تو نہیں ہیں ہم تو ان کی محبت میں یا اللہ کی محبت میں یہ کر جائیں گے ٹھیک ہے کوئی جواز نہیں اس کا کوئی دلیل نہیں اس کی हुँ. پھر جب میں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کراں دین قرآن کریم کی آیت ہے جی تو जी کہتے ہیں جی یہاں دین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں آ جاؤ دین میں ہو تو پھر جبر نہیں ہے دین سے نکلنے پر جبر ہے نہیں دین میں جبر ہے پھر کہتے ہیں وہ مثال کے دی میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دی کہ آپ بیمار ہیں تو روزے چھوڑ سکتے ہیں سفر پہ تو نماز قصر کر سکتے ہیں یہ وہ سہولت ہے جو دین ہے کوئی جبر نہیں ہے اس میں لیکن دین سے باہر نکلنے پہ جبر ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مرتد کی سزا قتل ہے تو وہ اس کو شری سزا ہی مانتے ہیں نا جی ہاں شریع شریح سزا ہے رحمت اللہ صلی علیہ وسلم جو ہے کیا انہوں نے شرعی سزا میں کوتاہی کی رحمۃ اللہ علمین کو اپنی ذات کے حوالے سے تو حق حاصل ہے کہ حضور نے معافیاں دی ہیں لیکن شرعی لحاظ جو سزائیں جو اگر ہیں تو شرعی سزاؤں کو نافذ کرنے میں حضور نے کبھی کوتاہی نہیں کی ٹھیک ہے وہاں آپ کی ذات جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتی تھی وہاں خدا کی شریعت کو نافذ کرنے کا معاملہ تھا اگر رحمۃ عالمین کو یہ اختیار ہوتا تو حضور اس چور کے ہاتھ جو ہیں کٹوان، عورت کے جی ہاں وہاں کہتے ہیں کہ ہاں مجھے رحمۃ میں معاف کرتا ہوں جی وہاں تو صحابہ نے سفارشیں بھیجیں جی لیکن حضور صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے شریعت کا یہ حکم ہے اس لیے میں اس میں غفلت نہیں برت سکتا جی مجھے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم کو اپنے رحمت سے جو چھوڑ دوں ٹھیک ہے تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ تو رحمت اللہ تھے وہ دوسرے لحاظ سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہا ہے کہ ناوزب باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو نافذ کرنے میں کوتاہی کی غفلت دکھائی تو ایسے لوگ جو ہیں وہی وہ سوچ بیچار نہیں کرتے اور ایسی بات جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جس سے اسلام پر ایک بہت بڑا دھبا لگ جاتا ہے پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے موقع ملتا ہے کہ وہ یا تو سائم صاحب کی طرح وہ پوچھ لیتے ہیں بھائی اس کا کیا مطلب ٹھیک ہے تو ان کی پھر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا نہیں یہ دوسری مولویوں کا عقیدہ ہے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن جو لوگ نہیں پوچھتے ان کے ذہنوں میں تو یہی بیٹھا رہے گا بالکل کہ ہاں یہی ہے کیونکہ ہم نے خود ان کے منہ سے سنا ہے مسلمانوں کے کہ وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں تو مولوی حضرات بعض ضرور ایسے کہتے ہوں گے لیکن خود مولویوں میں بھی ایسی طبقات موجود ہیں اس کو اگر آپ ٹائپ کریں گوگل پہ جی آپ کو دو اسکول آف تھاٹ ملیں گے کہ جو قائل نہیں بھی ہیں جو قائل کائل ہیں بھی اور نہیں بھی نہیں ہیں دونوں وہاں گروپ ملتے ہیں لیکن ہمارے لیے قرآن کریم مقدم ہے واضح رانو بھائی اس نے دے دی چلیے بہت شکریہ مثبت صاحب سامین ریڈیو ہیں پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور مصباح بلوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے بہت سے سوالات ہیں پروگرام میں شامل کرنے اگر آپ بھی اپنا سوال پہنچانا چاہتے ہیں ریڈی احمدیہ پر تو ٹیلی ٹیلیفون نمبر اسٹوڈیوز کا 4164106522 4164106522 اور وہ سامین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں سننے کال کرنا چاہتے ہیں تو ٹول فری نمبر ہے 18554106522 1855 میں آپ نے بولا کہ ایسی کوئی اسلام میں بھی ایسا نہیں بولا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس دو ورسیز ہیں اگر آپ اس کو بتا سکے تو ایک ہے ٹھیک ہے اور یہ لگتا ہے بیچ میں تو انہوں نے بات یہ کی ہے کہ آپ نے اس سوال کے جواب دیا لگتا ہے کہ اس سوال کے جواب سے مرتب پہ ان کی پھر سوال ہے جی پھر ان کا سوال مرتد کے قتل پہ وہی جو مولوی حضرات ظاہر بات ہے جہاں جو وجہ بناتے ہیں نا وہی دیس انہوں نے پیش کی ہے اس کی ورڈنگ ہے فمن من بدلا دھین و فقت الوح ٹھیک ہے جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائنسا جو آپ نے روایت پڑھی وہ تو مجھے یاد آ پہلی کا تو پتہ نہیں کیا حوالہ تھا لیکن بہرحال اس میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ الفاظ بخاری میں لکھے ہوئے ہیں محبد العدین فخت الح اس میں شاید آپ کو علم ہو کہ یہ جو احادیث ہیں رسول صلی اللّہ علیہ و کی باتیں ہیں یہ ایک عرصے بعد لکھی گئی ہیں دو سو سال کا زمانہ ہے کہ لکھی گئی ہیں پہلے زبانی ہی چلتی تھیں اس لیے ہمارے نزدیک ان کا مرتبہ جو ہے وہ قرآن کریم کے بعد ہے یعنی ایک بار جب قرآن کریم واضح, واضح کر دے تو پھر ان روایتوں کی قرآن کریم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو دوسری روایت آپ نے پڑھی اس پہ خود حدیث کے عالمین کا علماء کا یہ ذکر موجود ہے کہ یہ ضعیف روایت کمزور روایت پھر بھی اگر اس کو ہم اور یہ تو ہے کہ انہوں نے اس کی چین آف نیریٹرس کے حساب سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس کی ورڈنگ جو ہے وہ بھی لاجیکلی بھی غلط ہے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود پڑھا کہ لا کل ہم لاء تو دین ہے من بد علادین جو دین بدل دے قتل کر دو. تو دین بدل دے میں اب اس میں دین میں کہیں بھی اسلام کا تو ذکر نہیں ہے تو مم بد علادین سے پھر یہ مرا لینی چاہیے کہ جو بھی اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو یعنی جو مسلمان یعنی جو عیسائی یا ہندو اپنا دین چھوڑ کے مسلمان ہو رہا ہے اس کو بھی قتل کرنا چاہیے اس روایت کی روز سے کیونکہ یہ الفاظ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اسلام کا دین بدلے اس کو قتل کرو یہ الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دین بدل دے جو بھی اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو تو اس لحاظ سے تو کوئی شخص مسلمان بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو ظاہری بات ہے اگر ایک عیسائی اپنا دین بدل کے مسلمان ہو رہا ہے تو وہ بھی تو اس کے خلاف کر رہا ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کو بھی قتل کرنا چاہیے کہ بھائی مسلمان کیوں ہو رہے ہو ہمیں تو بتایا گیا کہ جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو تو عقل بھی ہے وہ اس کو رد کرتی ہے تو لیکن دوسرا وہ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک تو اس کو خود محدین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے درست نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا عقلی لحاظ سے بھی میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ عقل بھی اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے کیونکہ یہاں اسلام کا ذکر نہیں ہے کوئی بھی دین بدلے اس کو قتل کر دو خواہ وہ عیسائی ہو مسلمان ہو رہا ہو یا ہندو مسلمان ہو رہا ہو تو پھر اس روایت کی دوسرے اس کو قتل کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ساری باتیں قرآن کریم میں آ گئیں قرآن کریم جو ہمیں بتائے گا حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت ہی پیارا اصولوں میں دیا ہے وہ روایت جو قرآن کریم کے خلاف ہو خواہ کتنی ہی آپ کو اوتھینٹک کیوں نہ معلوم ہوتی ہو اس کو رد کر دو ٹھیک ہے لیکن وہ روایت جو کتنی ہی ضعیف کیوں نہ ہو لیکن قرآن کریم کے مطابق ہو تو اس کو قبول کر لو تو سائم صاحب یہ باتیں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی لیکن اس کا جواب وہی ہے جو میں نے دے دیا ہے تو باقی قرآن کریم جو ہے اس میں کئی آیات موجود ہیں تو بخاری میں یہ ایسی روایت یا ایسا نتیجہ نکالنا وہ غلطی ہے یا غلط ہے اور اس کے بارے میں تو خود علماء محدثین نے لکھ دیا ہے کہ یہ ضعیف روایت ضعیف روایت ہے ٹھیک ضعیف روایت وہ ہے جو جس کی صحت مشکوک ہے हुँ. بہت شکریہ مصباح صاحب تسامین پروگرام کے آخری تیس منٹ کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں پچیس منٹ سے کچھ زائد کا وقت ریڈیو احمدیہ میں ہمارے پاس موجود ہے اس سے پہلے کے ہفتے کو ہمارا پروگرام دوبارہ شروع ہو شب 9 بجے پر آج وقت ہے آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور آپ سوال کر سکتے ہیں اور سوال کر کے آپ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمال صاحب جمال صاحب آپ آر ہیں آپ کا سوال جی جناب کیسے ہیں اللہ کا کرم آپ خیریت سے ہیں جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی آپ کا سوال اصل میں یہ یہ پوچھنا تو ہے کہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے آپ لوگ جب مسجد کی دکان لگاتے ہیں تو آپ بڑے ہی اتمنان سے یہ تمام چیزیں جو بیان کرتے ہیں ادھر سے کوئی بات کی جائے کوئی دلیل دی جائے تو ادھر سے نکل جائے ادھر سے کی جائے تو ادھر سے نکل جائے آ, کوئی حدیث اگر بیان کی جاتی ہے, جیسا کہ ابھی صاحب نے کی ہے اور آپ نے اس کی उसकी کی ہے है صاحب نے تو ان کو ضعیف کرارہ دے دیا جاتا ہے آ, آ, اور بھی تاریخی کتب ہیں جو آ, اسلام کی اسلامی تاریخ کی ان کو بھی عضعیف قرار دیا دیا جاتا ہے فتوحات کے بارے میں مہمات کے بارے میں کبھی بات کی جائے آ, قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی بھی کوئی اب قرآن میں تحریف تو ہو نہیں سکتی اور اس میں اس کا خدا تعالیٰ کا دعویٰ آ, وعدہ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن یہ کہ اس کی تشریحات جو ہیں وہ ہزار قسم کی ہو سکتی ہیں آ, اب اب یہی بات لے لیں اگر یہ جو ابھی ایک صاحب نے بتایا ہے کہ پاسسی جو ہے اس کی پنشمنٹ اسلام میں سزائے موت ہے اور اور اس کے اشارے بڑے ہی واضح ملتے ہیں احادیث میں اور ایک حدیث میں نہیں ہے بہت ساری احادیث ہیں بہت ساری احادیث کو آپ ضعیف قرار دیں گے مجھے معلوم ہے اور اور پرانے پاک میں بہت ساری جناب آیات ملتی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں Uh, مثلا ایک جو ہے میں وہ آپ کی خدم پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے باقی پھر آ, کیونکہ یہ ڈیبیٹ کا فورم نہیں ہے یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی تو لیکن یہ ایک آیت ہے النسای کی ہے اور آ, جماعت احمدیہ کا ہی آ, جو ہے ترجمہ ہے 89 तुम्हें تمہیں کیا ہوا ہے میں اس کا ٹرانسلیشن ہی پڑھوں گا بس تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ میں بٹے ہوئے ہو حالانکہ اللہ نے जो کر دیا ہے آ, بلکہ نہیں कर ہے है نائن زیرو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی اسی طرح کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا نتیجہ سن تم ایک ہی جیسے ہو جاؤ بس ان میں سے کوئی دوست نہ بنایا کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ اور ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار نہ بناؤ یہ ایک ہے جس میں یہ اشارہ ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں اس کی لسٹ موجود ہے لیکن میں اب اس وقت ڈبیٹ نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ کہ یہ کانٹروورسیز ہیں جو جو سالو نہیں کر پاتے آپ لوگ لیکن یہ ہے کہ اس کی مختلف قسم کی تشریحات ہیں یہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے یہ آیت ہے اس کو دس بارہ اور آیتوں کی روشنی میں دیکھنا, پڑ دیکھنا پڑے گا اور پھر اس کی وضاحت ہوگی یہ ایمبیگویس ہے اور یہ کنفیوژن کیوں ہے بات اگر خدا کر دیتا انسان سے تو وہ زیادہ آسانی نہیں تھی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوال کا آپ کی بات کا چلیے مصباح صاحب اب تو ایک آیت بھی آپ کے پاس آگئی اور اس سے پہلے ایک سائم صاحب ایک دفعہ پھر ہیں ان کو آخری دفعہ میں لے لیتا ہوں آج کے پروگرام میں کیونکہ یہ جو بات کی گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ جو پندرہ بیس منٹ ہمارے پاس ہیں اس موضوع کو اگر ہم سمیٹ دیں تو زیادہ مناسب ہوگا سائم صاحب کوکلی آپ کا سوال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اچھا وہ آپ نے میری پہلے کال ہی نہیں تھی میں نے آپ کو بتا دی تھی یہ باتوں میں جب بولا ہے بالکل میں نے یہ کہنا تھا جو بات ہوتی ہے اسلام کے خلاف اس کو آپ ضعیز قرار دے دیتے ہیں میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کال کیا ہے پروگرام میں بھی وہ بھی یہی کرتے ہیں جی یہ اوتھنٹیسٹی نہیں ہے یہ تو وہ یہ بات نہیں ہوتی ہے حدیث تو حدیث اگر ہم کچھ کہیں گے آپ کہیں گے لو جی آپ ہماری حدیث کو یہ بول رہے کر اچھا چلے یہ بتائیں یہ لکھا ہوا ہے عورتوں کے بارے میں جو مارنے کے بارے میں لکھا ہوا ہے محمد struck his favorite wife, Ayesha, in the chest one evening when she left the house without his, per without his permission. Ayesha narrates, he struck me on the chest, which caused me pain. And you see, one more thing is, yes, it's a right Muslim. And one more thing is, Muhammad's father, Allah, Abu Bakr and Umar, amused him by slapping his wife, Ayesha and Hafsa, for annoying him. According to the hadith, the Prophet of Islam laughed upon hearing this. تو اب آپ اس کو بھی کیا ضعیف قرار دے دیں گے میں نے پوچھا یہ تھا کہ طلاق جو ہے نا طلاق ہمارے کرسچینٹی میں صرف جنا کی بیس پہ ہوتی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ قانون کی بیس پہ طلاق وہ جو مرضی کو کرتا رہے وہ اس کا اپنا فیل ہے لیکن مذہب کے اندر طلاق جائز نہیں ہے اور آپ میں یہ زنا کی ہی ہی طلاق نہیں ہوتی میں نے دیکھا لڑ رہے ہوتے ہیں تو طلاق, طلاق, طلاق, جی, طلاق ہو گئی تو اس میں عورت کو کیا رتبہ دیتے ہیں میں نے اتنا ظلم ہوتا ہوا دیکھا عورتوں پہ ان کی آواز نہیں سنی جا سکتی عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے تو پھر آپ کو ضعیف ہو گئی ہے تحفظ نہیں ہے اسلام میں اور آپ دیکھ لیں یہاں پہ نہیں ہوتی ہوگی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی بات کا آپ نے جو بات کی جو بات آپ نے بیان کی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے اور اب بہت زیادہ وقت نہیں لیکن میں آج کوئی اور سوال مصباح صاحب نہیں لینا چاہتا हुँ. یہ آخری ٹاپک آخری سوال کیونکہ یہ اس کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے اچھا جی تو دی اور کیا کریں اس <laughs> بات یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جمال صاحب اپنے مولویوں سے پوچھیں کیونکہ ان کے یہ عقیدے ہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بھی ہمیں سیٹسفیکشن دیں تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کہ آپ ضعیف کرا دیتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں قرآن کریم کی کسی آیت کو ہم نے ضعیف کرار دیا ہے نہیں آج تک بھی نہیں کہہ ہی نہیں سک تو جب آپ اسلام کے بارے में بات کرتے ہیں تو اسلام کے بارے میں یہ باتیں بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں بزرگان میں یہ ڈبیٹس موجود ہیں کہ حدیثوں کا رتبہ جو ہے وہ ثانوی ہے اس میں جو ہے وہ غلط باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس میں حدیث کے بارے میں تو آپ ضعیف اور مستند کی روایت تو سنیں گے لیکن یہ کہنا کہ قرآن کریم کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوگی نہیں ہو سکتی قرآن کریم جو ہے وہ مستند ہے اس میں کہیں بھی ضعیف کا ذکر نہیں آئے گا ہاں حدیثیں جب ایک بات قرآن کریم کہہ رہا ہو اور حدیث میں اس کے خلاف لکھی ہو بات تو ظاہر بات ہے ایک درست ہے ایک غلط ہے تو حدیث کی بنا پر ہم قرآن کریم کو غلط نہیں قرار دے سکتے ٹھیک ہے کیونکہ حدیث جو ہے بعد میں اکٹھی کی گئی ہے قرآن کریم جو ہے پہلے دن سے محفوظ ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر جمال صاحب کو نہیں تسلی تو اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں کہ بھئی یہ ان کی وجہ سے یہ اعتراض آیا ہے ہماری وجہ سے نہیں آیا لیکن جو آیت انہوں نے پیش کی سورت نساء کی آیت نمبر نوے وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی اسی طرح کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا نتیجہ تن تم ایک ہی جیسے ہو جاؤ بس ان میں سے کوئی دوست نہ بنایا کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کی میں ہجت کریں بس اگر وہ پیٹھ دکھا جائیں تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ اور ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار نہ بناؤ اس آیت میں کہیں بھی ارتداد کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے مرتد ہونے کا مرتد ہونے کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں مالکم فلم منافق منافقوں کے ذکر ٹھیک ہے منافقین جو ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم بتا چکا ہے کہ ان کے دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے منافقوں کو آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیے ٹھیک ٹھیک کریم نے منع کیا ہوا ہے کہ منافق جو ہے اگر زبان سے کلمہ پڑھ دیتا ہے تو بس اس کا معاملہ اللہ کے پاس آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے تو یہاں ابتدا کا ذکر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ان کی جو کفریہ باتیں ہیں اس طرح ہے لیکن اگلی آیت کو آ, اگر آپ ملا کے پڑھیں اس کو تو سارا نقشہ سامنے سامنے آ, آ جاتا ہے जी. اگلی آیت میں سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے نسبت رکھتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہیں یعنی یہ جو منافق اوپرائے نا یا تو ہجرت کریں اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو اگر مسلمان ہیں تو ضرور تمہارے ساتھ ہجرت کر جائیں گے لیکن اگر ہجرت کر کے تمہارے ساتھ نہیں آتے جہاں تم ہو اور ان قوموں کی طرف چلے جاتے ہیں جو تمہارے خلاف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے والی قومیں ہیں ان کے ساتھ جا ملے ہیں کہ اچھا یہ ہمارا دفاع کریں گے تو ان لڑائی کے ماحول میں اگر یہ مل جائیں تو پھر یہ لڑائی والا حکم ہے کیونکہ اگلی آیت بتا رہی ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے نسبت رکھتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہیں عہد و پیمان کیا ہیں معاہدے ہیں کہ نہ آپ ہمارے خلاف لڑائی کریں گے نہ ہم آپ کے خلاف لڑائی کریں گے یہ معاہدے کفار اور مسلمانوں کے ہوئے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی معاہدے کیے صلیحدیبیہ کا معاہدہ ہے تو بعض ایسی قومیں تھیں جو مسلمان نہیں تھیں لیکن انہوں نے آزو صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف کسی بھی جنگی یا لڑائی والی کاروائی میں شامل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو عضور نے فرمایا ٹھیک ہے قرآن کریم کا حکم ہے فائن جنا میں فج اگر کوئی صلح کی طرف آتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی صلح کر تو یہ سلح کرنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ منافع ادھر بھی چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہا جاتا لیکن اگر وہ اس قوم کے ساتھ جہاں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کر رہی ہیں جنگوں میں ملوث ہیں تو جس طرح وہ جنگوں میں ملوث ہیں اور مسلمانوں کو جہاں پکڑتے ہیں مار دیتے ہیں اسی طرح اگر وہ بھی ہاتھ آ گئے تو پھر وہ بھی اسی سزا کا ذہن میں رکھیں جو وہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک تو یہاں لڑائیوں کا ذکر ہے یہاں کہیں بھی مرتد ہونے کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے وہی میں بتایا کہ جو لوگ جو مولوی حضرات کہتے ہیں تو اس قسم کی جواز نکالنا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن آیت میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے تو اس آیت میں اعتداد کا کوئی ذکر نہیں ہے ہاں منافقوں کا ان لوگوں کے ساتھ جاں ملنے کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائیوں میں شامل ہیں ٹھیک ہے اگر ان لوگوں کے ساتھ بھی جاں ملتے ہیں جو مسلمان تو نہیں لیکن مسلمانوں سے معاہدہ کر کے امن سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر جنگجو قوم کے ساتھ جا شامل ہوئے تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ بھی جنگ میں اسی طرح مسلمانوں کے خلاف ارادہ رکھتے ہیں جیسے کہ وہ قوم رکھتی ہے اس لیے تو وہاں گئے ہیں تو اس لیے جیسا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ارادہ رکھتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ بھی ملیں تو تم بھی ویسا ہی سبق ان کو سکھاؤ ٹھیک تو اس یہاں کہیں بھی کوئی اتداد کا ذکر نہیں ہے اس لیے یہ جھوٹ ہے کہ کریم جو ہے وہ ارتداد کی سزا قتل کہتا ہے بہت شکریہ آپ آپ نے سوال کا جواب دیا اور مجھے امید ہے مجھے امید ہے اس بات کی کہ احسان صاحب جمال صاحب آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا اور آپ نے اپنے سوال کی شروع میں ایک دو باتیں اور بھی کی ہیں گزارش یہ ہے کہ ہرگز بھی ہرگز بھی اور ہرگز بھی نہیں کیا آپ یہ کہیں کہ ریڈیو احمدیہ یا ہم یہاں بیٹھ کے کوئی دکانداری کرتے ہیں نہ یہ دکانداری ہے اور نہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی سودا بیچا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق دین کی بات کی جاتی ہے قرآن کریم کی بات کی جاتی ہے احادیث کی بات کی جاتی ہے کسی قسم کا کوئی دنیاوی مقصد اس میں شامل نہیں ہے اور آپ کی اس بات سے تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہے نہیں اس میں اگر دکان, دکان ہے نا جی یہ جی سائم صاحب کا ایک عیسائی دوست یہ سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر جمال صاحب میں واقعی غیرت اسلامی ہے تو ان کو فرض بنتا ہے کہ اپنے مولوی صاحب کے پاس جائیں ٹھیک کہ احمدین تو دکانداری لگائی ہوئی ہے آپ اس کا جواب دیں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ہماری دکانداری ثابت ہوئی اور انہوں نے اسلام پر لگے ایک اعتراض کو دور کر کے دکھایا دور کر کے دکھایا ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارا ہماری ہے ہی نہیں ہم جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہی نہیں پہلے دن سے اس خلاف قرآن عقیدے کا ورت کرتی آ رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جواب دے دیا مصباح بالکل وضاحت کے ساتھ آپ نے بات بیان کر دی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے حدیث رکھی جاتی ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے ہرگز یہ آدھا جملہ ہے ہم نے کبھی ریڈیو احمدیہ پہ بیٹھ کر کسی حدیث کو ضعیف قرار اس لیے نہیں دیا کہ ہم نہیں ماننے تو ضعیف ہے آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی کسیت کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو کس بنیاد پر ضعیف ہے ہرگز بھی نہیں کہا جاتا کہ ہمارے حق میں نہیں جی تو ضعیف جی چلیں آگے چلتے ہیں آگے اس بس میں بس جمال صاحب یہ کہتے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کیوں نہیں دی جی جی ہاں <laughs> جی <laughs> اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں وہ جو حد المطقین اللہ دین یومین اللہ تعالی نے بہت سی باتیں غائب میں رکھی ہیں اللہ تعالی اگر کھول دیتا اگر کوئی شخص سورج کو دیکھ کر یہ کہے کہ سورج ہے تو یہ اس کو کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ آپ بادلوں کے ہوتے ہوئے یہ بتا سکیں کہ روشنی تو نہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ سورج ہے یہ کمال تو اللہ تعالی نے اس میں خود ہی بتایا ہوا کہ میں نے کچھ آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ میں دیکھوں کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے ٹھیک دین میں یہی ہے دنیا میں بھی یہی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر ایک ایک جتنی دولت دے دیتا یہ کیوں فاقے غربت ہے ایک جگہ دوسری جگہ عیاشیاں ہیں یا سہولتیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ اس نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے جو اس میں پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ بہت اس کو نوازتا ہے ٹھیک ہے جی سائم صاحب کے اگلی بات کی پتہ چلتے ہیں انہوں نے پھر کوئی روایتیں لی ہیں آپ کو یہ کہنا کہ بھی مسلمانوں پر جبر ہوتے دیکھا عورتوں پر یہ بات تو خود آپ کے یورپ کے یعنی یہ جو مغرب میں عورتوں کو حقوق ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں تنظیمیں اٹھی ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو انہیں مغرب کے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کے زمانے میں کوئی بھی تحریک نہیں اٹھی تھی کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں لیکن اسلام نے خود ہی ان کے حقوق رکھے اور یہ تو اگر آپ دیکھتے ہیں وہی وہ میں نے بات بیان کی کہ اگر کوئی اجڑ اور ان پڑھ یا ویشی قسم کا انسان ظلم کرتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ظلم میں آپ کو آپ کے لوگوں میں بھی دکھا سکتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عیسائیت کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ بعض عورتوں نے عضور صلی اللہ سل یعنی یہ اسلام سے پہلے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تو ہم عورتوں کو سمجھتے نہیں تھے تو انہوں نے حضور سے عز کی حضور آپ نے آ کے ان کو ایسے باتیں حقوق دے دی ہیں کہ اب تو وہ ہمارے سر چڑھ جاتی یعنی یہ بات ہے اور کچھ خواتین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور بعض قامت جو ہے مارتے ہیں حضور نے فرمایا الّّّی ساائے کا وہ لوگ کوئی بہتر لوگ نہیں ہیں جو ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ جو, جو روایتیں حدی... جہاں تو قرآن کریم کی بات ہے وہ تو میں نے کھول دی ٹھیک وہاں ایک ہی لفظ ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے سیاق و سباق لیکن حدیثوں میں جہاں یہاں ہے تو وہ کی بات کرنا وہ یہ نہیں کہ مارا ہے اب میں, میں آپ نے صرف مسلم کہہ دیا اگر پورا حوالہ پڑھ دیتے تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا کہ اس میں کیا ذکر ہے تو یہ ایک اگر ایسا ہوا ہے تو ڈانڈ پر ہوتی جاتی ہے کہ مجھے بتا کے کی کیوں نہیں گئی اس میں کوئی مارنا کوئی مراد نہیں تو اگر ہوتا تو تاشہ رضی اللہ تعالیٰ ضرور یہ فرماتی کہ اس موقع پر مجھے حضور نے مارا ہے کبھی حضور کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے ہمیشہ لطف اور محبت دیکھی ہے جی کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا اور یہ جو میں نے بتایا کہ لئی سلائی کا بے خیارِ کم صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جن عورتوں نے جن عورتوں کو بعض خاؤوں نے مارا اپنی طبیعت کی وجہ سے اسلامی تعلیم کی وجہ سے نہیں تو ان کو حضور نے فرمایا کہ وہ کوئی بہتر لوگ نہیں تو یہ منع کیا گیا ہے تو جس معاشروں کی آپ بات کرتے ہیں وہ ہرگز بھی اسلام کا آ, کے مظہر نہیں ہے یا اسلام کے نمائندے نہیں ہیں ورنہ تو میں جیسے کہ بتا رہا ہوں آپ کو میں ہر مذہب سے اگر مثال دے دوں کہ وہ دیکھو اس نے مارا ہے عیسائی نے مارا ہے ہندو نے مارا ہے پھر آپ کیا جواب دیں گے جی تو یہ مارنا ان کی اپنی طبیعتوں پر ہے اور پھر سائنس صاحب کہتے ہیں وہی اطلاق والی بات کہ عیسائیت نے تو یہی درادہ رکھا کہ زنا کرتی ہے تو پھر طلاق ہوگی تو آپ کی عیسائی خواتین کیوں طلاق لیتی ہیں وہاں تو زنا ہے بھی نہیں کئی آپ کو یہاں مثالیں ملتی ہیں جی تو وہاں آپ کا چرچ روک دو ان کو کہ یہ طلاق نہیں ہو سکتی کیونکہ عورت نے زنا نہیں کیا اور خاوند جو ہے وہ کوئی بھی حق نہیں رکھتا اس کو طلاق دینے میں یہ بھی مثالیں آپ یہ کوئی ایسی نہیں کہ کسی اسی دنیا میں یہ ہی مثالیں یہاں آپ کو مل جائیں گے. جا. کہ جہاں جنا نہیں ہوگی بہرحال یہ عورت عیسائی ہے جوڑا عیسائی ہے مسیحی ہے تو چونکہ مسیحت میں جنا وجہ ہے تلاک کی اور یہاں وہ وجہ چونکہ نہیں ہے اس لیے طلاق نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو آپ کے چرچ کو وہاں اسٹینڈ لینا چاہیے لیکن آپ کا وہاں سٹینڈ نہ لینا اور آپ کی خواتین کا کورٹ میں جا کے یہ فیصلہ کروانا بتاتا ہے کہ آپ لوگ یہ اقرار ہے عملی کہ ذنا کے علاوہ بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے کہ خامد اور میاں بی بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا اور علیحدگی لینی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو یہ وہاں موجود ہے جو مارتے ہیں طلاق طلاق کہتے ہیں وہ اسلام کے نمائندے نام ان کو کہا ہے اور نہ ان کو پسند کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایسے قوم خود تربیت کی ضرورت ہے سمجھانے کی ضرورت ہے ہاں اگر سمجھانے والے بھی ویسے ہی ہوں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ورنہ قرآن کریم میں ان کی تعلیم کے جو نمونے ہیں وہ واضح ہیں کہ تربیت جو ہے وہ کیا تک کرتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مصباح صاحب بہت سے سوالات تھے آج اور بات ہم نے کی اور اس پروگرام کو جو شروع کیا گیا تھا سامی بات ہم نے شروع کی تھی ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب کادیانی علیہ السلاۃ وب السلام مسیح مہود و مہدی مہود جنہیں جماعت احمدیہ مانتی ہے ان کے ایک لیکچر سے لیکچر لاہور کی بات کی تھی امید یہی ہے مصباح صاحب آپ کے ساتھ جب ہمارا اگلا پروگرام ہوگا ان اللہ تو اس پروگرام میں ہم اس لیکچر کی مزید باتوں کو چلیں گے اور آج کے جو کچھ سوالات تھے خاص طور پہ یہ آخری حصے والے سوالات یہ یہ تقریباً اس لیکچر کی کچھ باتیں تھیں کیونکہ اس میں بڑی پیاری تفسیر حقوق و کی اور اعمال کی بھی بات بیان کی گئی ہے خاص طور پہ ان اللہ یہ مربد و لسان و ای تائز القربہ کی جو جامع تعلیم کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے جو بات بتائی ہے اور حقوق بات کے تین مراتب بیان فرمائے ہیں اور اس کا پھر کمپیریزن ہے کرسچینٹی کے ساتھ بھی اور ہندوازم کے ساتھ بھی یہ دو مت تھے جو شامل تھے وہ اس پروگرام کا حصہ آج وقت کی مناسبت سے تو نہیں بنا لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ضرور اس کو بات کریں گے اور اس پر جائیں گے گزارش صرف یہی ہے اپنے سامعین سے جو ہمارے سننے والے ہیں اور بہت سے وہ لوگ جو پروگرام میں کال نہیں بھی کیا کرتے کہ جو بات یہاں پہ کی جاتی ہے ان باتوں کو عدل کے رنگ سے دیکھیں اور تعصب کی اینک کو اتار کے دیکھیے جب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے حوالوں سے صورت کا نام صورت کا نمبر بھی بتایا جاتا ہے اور آیت کا نمبر بھی آپ کو دیا جاتا ہے اور اسی حوالے سے اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے مثال کے طور پر آج ہی مصباح بڑی وضاحت سے سمجھانے کے رنگ میں بتایا کہ دیکھیے آخر اور آخر میں فرق ہوتا ہے اور لفظ آخرین ہے آخرین نہیں ہے آپ اس سے یہ مطلب نہیں لے سکتے تو بڑی آسان فہم مثالوں کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ترجمے میں اگر کسی نے انصاف سے کام نہیں لیا تو اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے بالکل اسی طرح سے جیسے میں آپ سے کہوں کہ لفظ عالم اور عالم میں فرق ہے اور وہ فرق آپ سب جو اردو سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ عالم کیا ہے اور عالم کیا ہے تو زیر اور زبر سے کتنا فرق پڑتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کبھی بھی کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں کی جاتی جب آپ سے آپ ہمارے کالرز بغیر مثال کے جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا جائے تو آپ جمپ کر جاتے ہیں یا اس چیز کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں بخدا اس میں انصاف سے کام لیجیے جب بھی کبھی ایسی کوئی بات کی جاتی ہے وضاحت کے ساتھ تفصیل بیان کرنے کے بعد کی جاتی ہے اور اس تفصیل کو دیکھا کیجئے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے ان سامعین سے جو سوالات کرتے ہیں بڑے علمی سوال ہوتے ہیں سوال کا بھی مزہ آتا ہے سوال کے جواب کا بھی مزہ آتا ہے اور ان بہت سارے سامعین سے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ خاموش خاموشامے ہیں پروگرام کو سنتے ہیں سراتے ہیں جہاں کہیں ملاقات ہوتی ہے ان سے یا پھر ہمارے ویب سائٹ پر آپ کی جو کمنٹس آتے ہیں ہم ان کمنٹس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جو سوالات کیے جاتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات شروع ہوتی ہے اور ان سوالات کی تفصیل میں پھر آگے کچھ ای میلز بھی چلتی ہیں کچھ لوگ حوالے آپ سے جب مانگے جاتے ہیں تو وہ حوالے بھی ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں اسی طرح سے کوئی بھی بات کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا سامین کہ ہم نے آپ کے سامنے نہ رکھی ہو آپ کو ویب سائٹس کی بات کی جاتی ہے تو ویب سائٹس کا بھی بتا دیا جاتا ہے ویب سائٹس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے اور آپ کو ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ سے بارے کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو جو ویب سائٹ ہے جماعت احمدیہ کی وہ www.alislam.org ڈبلیو ویب سائٹ ہے جس پہ آپ جا سکتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے بارے میں جو معلومات چاہیے آپ كو وہ معلومات مل سکتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایم ٹی اے کے نام سے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے نام سے جماعت احمدیہ کا ایک ٹی وی چینل بھی موجود ہے جو کئی زواروں میں ہے اور چوبیس گھنٹے چلنے والی نشریات ہیں جو آپ کے سامنے ركھی جاتی ہیں آپ ایم ٹی اے سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں پھر یہی درخواست ہوگی کہ تعصب کی اینک اتار کر اس چینل کو دیکھیے اور دیکھیں جو تعلیم اسلام کی حقیقی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے آخری دو منٹ مصباح صاحب پروگرام کو بس اختتام کر دیجئے بس آخری دو منٹ ہیں کوئی بھی اختتامی بیانی آپ دینا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں سامعین کے لیے جی اس میں بات آپ نے بیان کر دی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ بڑی کھلی کتاب ہے اور انسان ایک مومن کو ایک انسان کو واضح ہدایت کر دیتی ہے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے تو ہر چیز کو اس کے مطابق دیکھنا چاہیے تو اس لحاظ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا مرتبہ باقی مذہبی کتابوں سے بہت بڑھ کر ہے وہ باتیں جو باقی مذہبی کتابوں میں نہیں ملتی اس لیے وہ ملکی قانون کا سہارا لے کر اس باتوں کو حل کرتے ہیں لیکن قرآن کریم میں ان باتوں کا حل موجود ہے یعنی وہی ہم کہتے ہیں نا کہ مکمل شریعت ہے یہی ہے کہ اس میں ہی وہ دروازے موجود ہیں وہ گنجائشیں موجود ہیں جو ماقی مذہبی کتابوں میں نہیں ہیں تو اس لیے وہ مذہبی کتابیں اپنی مذہبی لوگ اپنی مذہبی کتابوں کو چھوڑ کر دوسرے دروازوں سے وہ اپنے کام حل کرواتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب جو ہے اس کو حل نہیں کر سکتا چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سامین اسی کے ساتھ آج پروگرام کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے آج کنٹرولس پہ ہمارے ساتھ اظہر احمد صاحب موجود تھے ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اجازت دیجئے ہفتے کی شب نو بجے آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو. ریڈیو احمدیہ, احمدیت زندہ بار. احمدیت زندہ بار. احمدیت زندہ باد